اللہ الرحمن الرحیم يا اللہ الرحمن الرحیم يا اللہ الرحمن من نفس واحدة وخلقا منها زوجها وبصر منهما رجالا رجالا تشیرا ونسا واتق اللہ الذي تساعدون بھی ورحام ان اللہ قرار رسیبا سورج بکرا سورا دور اول مسلط مسلخلا مزل مزل بیان کو مسلد انفان اول مسلطی اول ذکر رب کو نازل مون جب لیتا ہی اللہ بغیر سبحانی اللہ ادوی کی تجدید وقت ان بات ہمارے تو یقتہ دبل صبح اللہ شیطان آیا تو یلہ کی دبل منازعی بنن دو آخر کو تنقح اخیر خصوصت ختم خان تمام علماء حضرت مولانا عبد القادر زرداری عمران اولا و تعلیمی شبیر آج ریزو کی ربر والا اگر دنیا تسی حیرت اللہ هم. مریم اور و عمران دارنگ مریام آج معاما آج تما تک درش دو پر آج ایسا سلاد سلام مری ڈر ایسا دوارا جو نیتال آؤ آؤ کانون و قرآن سنت ارکان کان پاؤ بدر کتاب ہوئے اللہ کامیاب کرو شک سورت بجے خاتم کو سورت سے حضور کے لیے سنئی اور تقیب کے لیے سلورم بادہ بقرا عال عمران ساتھ جدید سورت مقصد ذکر رہست و و سورت کی آگ امور اللہ ذکر گئی تر اسلام عید جہاد رازی سورت اور مناسب ما قبل کرا منا سبق اتان بنا سبق سور کی بکرا کی اکثر شتاب اور اکثر شتاب سرا اکثر شتاب سے مانوا سر سورج کے چوہا پہ وہ پروسم آیا کر ایسا پاس احکام اللہ پیا نہیں جب ایمان والا ہوتا اسپ آیادن کے زجر سے ادنی کتاب ہوتا اور دولت آیا کے زجر سے منافقان ہوتا بریف و سن کی دادا ایسی اولی لن مطلب اسپارک آکام پرتمی کی اسپارک احکام اللہ ذکر کی گئی او دیہاتی سے زجر ایمان والا ہوتا اسپل سے آخری کتاب ہوتا ہے اور اوادنی کے زجر کے منازان ہوتا دادا جی ایسی اول لن مطلب مشکل سورت ختم کے اللہ لا اللہ گن فکر حروض جو یا گئے سر کوئی اللہ بھی آگر کل کے داسو پی ری مین یونا سو کوئی ادمر سدام لکھا پیراری لقد قصتنا في ذلك من نفس ديو دي جنسنا لخاورنا دي أول واحد خاورنا يأذب إذاكي أفادسين خاورنا خذب هواكي وقع خلقكم من نفس واحدة ديو جنس يو وخلقا إذاكي الله من هذا ديو جنسنا دوجہ جوائزتو دو دیوی و بس اللہ من اما رجالا کثیران و, و نساء کثیران ہیر شریف او ہیر خزیر ورد اللہ کے نساء کثیران نشدے او نقل سغواری آقل سغواری جی خزیر دیری دیری دیری نقل بل کر جیرا جیرا گمرا جی اللہ جی ہوئیے گئی رہا گزادی آتی سوال داخ پاتی خدا وقت اللہ حلدی ہوئے گئے اللہ حلدیا گزالا جتا سوال گوئی وقت نوئی راگ پوسی طرح ادھر ہوئے اول آنا ہوئی مجرور باندھ یہ آدت دتا آمہ سب کہ نہ باللہ وف اللہ وقلام گئے کوئی اول حکم شروع کی اصل کی رحم و مطلق ذہیبانی کا لیکن گورو یسیب صحیح بانو کے ذریعے معمولی کی حرام یہ کم مل سبھی سلی اگر مال لے استا بہار کے سبھی اب تو مال ساؤ اگر لے خصاف کی معمولی ہے استا بہار حلال دیکھا بدلائی گرو آموارا مکمل <سؤال> پل مارو سر اوجی میتھے ویسے بتاؤ جی گئے اللہ سخت یا تو انصاف مانا نے جن کو بادن کا گھر کے در یتیم جنہیں آپ نما سبا انصاف نے کی نو سو کا بڑا تو کو کا تامہ نے جن کو پنکھاؤ گئے بہار دفکلا کو مین سا لمار دیپک کے دیپکاری پنچ نکاؤ گئے بہار دیپکل کو پشو کی ساسو من سا ہک دل کیا گھما رہا ہے یہ لوقور نکاؤ کرے ماں ذا اگر تھے زبیل وقور ربوالکم من النساء تکنا ابنا و جوئ ما از ذ لغری پارن یہ زبیل لوقور امنگ اجی زبیل لوقور کے پار کہ پآنا کہہ دے شینو جانے ماں معنی کہ وہ کرتا مدنا آئے جانی مزن ماسک راغی آئے مدنا یعنی مطلب دارے ماسک چی ر داتویہ اس کو جہنی اسنانی جاؤ کی جدا جدا مسکن راگ لو ای یے او دے راغ اسما ما دلوں کے دالا یانی را دین لو کو و سلاق ادری و رباں یہن کلم جو زکی مصنات و مصنات و و و نکا جائے بہ پر مسنا دس نو روز ہوتا مسنا دور دیکھا جائے کدیپ جائن سروجی کا جائیں ختم سلور نیات خراب گومت سے <خخخ> بہن سے آوری، دو آوری فائن اللہ داد بہن چاپ گئے تو پاسے دھی سافنی شکوے دروڑ کن شو واہن ساپنی شکوڑ کو مشوری مارکیور چلیے ورن. سکتے نہیں ہمیشہ نہیں نیچتے اللہ چلو چلی نوکاری چڑنا بات یہ تو آیادار مہر تن کو شرکار مہرنا نہ بخاری کہ او قضا وای جزاتی لدخوال نظم سوانا مہر لرا کرے لا شریعات کنی شد دے مہر لازیمی دے اس و مقرر کی آور جیز یاد مقرر کی اب یا اور کئی نا اس و انترنا اکپسن کی وقی لکن ساوزے پارا اے خواندانو آن شے انتشای منو دے دیمال لے مہرنا نفس خد اور دا نفسا پر ترکیت کی تنیز دے دنسبت تکرنا نا اپمانا کے پائل مانا کے پائلنا ان پارا مہارنا دا دا دا پارا دان پارا میشے ہند مینو مہار او بھى نیم یا تول یا تول وہ لازم ہی رہے بعض خلق جا اعلان ہوئی خجت ہوئی ہی مہرکو بہت خامکہ بکنی بہت خامکہ بکنی اگر مال میں بکنی میری بخلو کدیر سواری بخلو کول سواری خدا جمال داری مپدنی عبادت بکنی یتیمانانو مسکنانو من رسول کی مہتون سر برینداد کو آگے کے سواری آتی کھر خواب دو بکنی آوری فکلو رید غ خبر ناغتا اموالکن کی ورسو دوئی بورا ستاما حلکت دائم و قسم ساکر حلکت داما داما دامن دامن دی یعنی دامن سمطلب وَلَا تُوْتُوا صُفَحَا ام غور کوئی بھی قوتا ستاظ مارن مالکن یتین دی اموالکن ستاظ مارن, مارن. اللہ کی آما اللہ جگر دولی اللہ لکن ستاظ ربارا قیاما ستارو نگاہ بانو مالکن یتین جام کچھ مارو بجیا خدمت کو مزید یادوں پر ایک ورکائی نا خوبی کوپ ایک خرابی جو سو نم دام اوینا بدانے کے جذر سے لیونی ہے تب کارگلی اس کا نا نا معروف مانا در وینا خستا خستا وینا ورکا چاہتا کپنج ورپتی جی وقتلولیت آمان یکیم لجمال ورکائی کلب ورکائی نکا تھا یعنی بالکان نکاح بہال سی گل نہ بالغل نکاح ہستا اضا بل بنیادی کی نشید نکاح آئے منی مَنْ مَنِ دا او دل وہ زر کے آخر سل دو سو روپے ہو خاتھی وہاں یہ ہے کہ یہ عفیقی نبی آرامالہ کا کہا کہ اللہم دو تیزوں سے زر روپے واقع او دلک یہ خرد جفت کے توانے کو وہاں کبھی اختوبہ جمال وردو سوال ختمی لگا کہا کہا اولاتا کلو والی <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> مزدوری دا کئی آؤ نے باز دادی آگ کی عمل مزدور متب داریل نہ آپ لوقلیہ صاحب او فقیر امدارج ذریے مجھے مدد دکھائی کئی ناگرے فقیر نہیں میرے بھی خدمت کا محتاج ہیں۔ فازات قاطم قال جو التوائتا سلییم دیہ دیہ دیہ دیہ ماناں کام والوں مالو دیہ دیہ ماناں فاشیدو فا گوان نص علی بل غمال مان دی یا یقتن برا گوان برابر یذل مال حوالکو او کفال باللہ حسیو غرا ظاہر در جی الگ کئی گواہاں تا قدرت خدا کو وقفا بالله ذا باذا كذلك باين ذا كذلك ير وقف الله وذا قاضي او وقف بالله خاص ذا خاص قاضي لله ذا با وقف بالله خاص قاضي لله عز وجل عليك قريب الذا حساب بنظام حكم الرجال نصيبون ذا باردنا ينون نصيبون اذا مما باغمالي ترك الوالدان جبري بلارم و منش اوله او تو کو یعنی تر ندی نہیں تر ندی آئے مال کرانی کی پیڑ پلارا مو وبی میم ما گمال او پا دک پا دا دیپتی جو حکمدارے کلا تقسیم دیراضی کی گی او آخي تواعره يتماعنا خلق را غنشي ناغول اللقل بوار كيوه او قلت حيثي مقرر شوي نزا منصوب شوي آوري مونگو نزا منصوب نده آوري حضرت شبوه مورناو قد الله سنگيوه آيات منصوب نده وطاق ومعنى نتذي آوري معنى زاغا كتغور جي و ازا خذر القسمتا قلت تابير گرج تازی ویش کے حق فلانو حجیتی مانو مسکنانوں گردا ارول قربا حضرت قسمتہ گلچ حضر دو حدیثی کی تقسیم ویش ماتا سو حضرت کی علور قربا ورتا اس کا ورس یتیمان وہ متا کی بالی یتیمان دی بالی مسکنان دی نایا سر من سوکھے حیات منسوخ لکا حجی کی راضی حضرت رسید لاؤ تاران ہو کر جہاد گرم سوی دین میں آبد اللہ کیا عبد اللہ کا مر سن او زبا دوست نہ یہ دوستوں میرا کرما قرض نقلا چی تو خدا تھا خدایا جن کی حضرت شہید عبد اللہ وی جماعت اکل قرض سو قتل اکل رکھا من تک نو جہاد کیا ہوتا یہ اور تقسیم کرا لگ لگا خر سولہ لگا سولہ خر سولہ خر سولہ اللہ پاک ختم کراؤ زب ازم کو موسم کی مینا کے برجے جو زور کو فیز نو, نو کو لگیت لگی لگی نہ باقی دہاڑی روپئے وڑکی لاکھ دا دکھو دا یعنی دا دا بس الجميعي جماعتي ورولنا ديوان كارن مدات قران تا ابره و اذا هذا الخدمه كلاج حاضر كي ميش ميراثا ورول قربا فلا هذا فلاكي وليتاما دي تفصيل وليتارا زينيت والمساكين لو فرض قوم نفقه ور دوهتم من المال او اقول ويلو تكل آگوکی میں کام بچی تقسیم سن جی کا سنگی مس من کی منگویل من مار والا ہوگا یا آنا گرونا چھوڑی اموالیا <سؤال> تاما مالی <سؤال> اچمان بنا چاہیے بگیڑ کے نارنو سوکھی جماعی لگے اوسل آدر چمن بھائی جان تن سی را دن بھائی گرم دیتا آگا سی دے دے گو یتیم مال ننگردہ یتیم کی جاتا پاڑی چند آغا مال سوکنی آبی آگا سکھائی مولیان جسنگا جی کھولی اس حکم شوی ملے باوشو نسو آول بای معقامی والا خوکتو سومج جورد ہوڑی آگا اپنا ناگا باچا پڑا آگا مولا تاریخ آگا خساری باکورا آبی آگا بای سکھات شو ناگا بای آگا مولیان و بچیر پکیو مسالدار سال امریک لوگی رابطہ نہا بولے کا جب آپڑی کی شور سوکھتے مسکل اللہ اکبر نہ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون به بطونهم نارا وسيصونون سعيرا هاو مجانب و تيان طلبات دي داشی بمنو هاو يوم فرغ دا یوسلیقن او بال مال دار زریمون بکبر بیٹن کو لگا مطلب بکبر معنی سلیقن البدن نڈوڑے پڑ لے گیا کسم سے کم پورا اللہ پڑے اگر وہ پورے اتر پر دیتے ہیں ہاں اور ایک پنچری کی اور جو کھڑے مول ایک تیدا جیدل مخدم اخر جو قصیدی جمی خیرات کو میاں راغن کو شیخ سے تو بہت راضی ہے بالکل لاڑن کی نعت روڑے راغلا کا پیر اکبر کی نعت اور خالق نو اس میاں روے بڑے کنا شیخ وزائی کرا بسم اللہ کہ نہ شیپ اور توے جادیلاں سب نکور کینا پڑا سی آگا سو روپئے بندری اللہ مسئی دادی دنیا کے خلق والجد کلک خبری اگنی خبر کو ملک خبر والے بائن کوئی درکی لو کرنا دودھ درو مال وإن كانا ذكرا ورثا واحدًا يوجيني يوثاۓ جتھیو لوں زنو دی دیکھے نہ فلاں ان کو نہ تاڈے جینے لگا نیم مال ہے مال پنیکڑے جی نیمڑے دی جینے کیا نند نور ورثو واحد من ما ہاری اور دے لگوڑتی نہیں بوا موڑار والے ملا نو ٹو مال پار دے وہ کان لو دل ایک نو گونا پری پومی تا پری پومی ساڑت گروتھ راؤ گروسا کورتنا خرد مکلا سے من خدائی پہ کماؤ گا کہ آم ساز پلن جتن مقرر مقرر کیا کردہ کر اللہ مقرر گانا علیمن حکیمان جے اللہ وہ حکمت والا بچی امرجوا نیم مال بخلی سرو را میم اور مرتے قضا پذیرہ ظالوم ہے تبہ وہ محتسب قضا دین کرا الزام یہکلکم ولکم فنیی ذالذ بارہ یا نتی ہا تم بوابی when kanalakum thi zald barah walatun zayna te falaghuna ویلون جی. سن آؤں کلا لن گوڑا مرشو وکے میراج نئے نہارے کلا لئی خذ کلا کے بار کا کانہ مارو رج تھی مار چڑی داسی مار یور سوئی قرآن سورج اللہ کسوئی اللہ الله يوكيكم في القلالة أن ينمرأ حذكال يدله ولد وله أخذ فلها نصف ما ترك مرح جلر وله أخذ فلها نصف ما ترك آه نصف ما ترك آه وإنكان وإنكان رخوان ورخ ونسان داما خلقه وله أخذ فلها نصف هذيك لي مرح هذي لك سيوي شفاق جمعه كميري <تكلم> او ولو اخ او اخو روني يا ولكل واحد منهم نصيب بحيه ونرث بالجمال نكوننا رونا في عند وقت مجي يا وادني اذا فلاغ مو ضارم يا يا واد يا واد اذا فلاغ نيد مورني اوذا هذا رونا نجي ذيكي اذا پڑھو نہیں پلا مطلب غیر ہیں قرآن دا جی کتاب جو مضمون بوری مروسا جی تنویر کی بارے بالمزوار مت کروکری غیر مزہ جگڑ مارو جیتی مانا رنجن کے انساف کا غیر مزہ جگڑ مارو مہنور کا غیرم ازوارن سواؤ سمال وارن کے غیر غیرم غیر ازوارن دا و و کا غیر رین در لگی وسیع حکم دا دا دے دا من اللہ اللہ ہوا حلیم قربار دے حلیم صابر جل حدود اللہ، اللہ، جی، اللہ، اللہ، امانی، حکم ڈاللہ رسول ڈاللہ ولی خالدین کیا ہمیشہ کامیابی یو, ان اموال یو یا ومن یا رو کا دا اللہ, دا رسول او و اللہ, اللہ و کیا ہمیشہ موہیل اب دل رد آزاد موہین اور ان کے ان کے بھائی پارا ارن اللہ کی ہوئی کی ید شروع نارن کیون ہوگا ولہ یادین حیاتا من على رواہان دا. والا دا. او دو بترا میں گوکوانا دو چیتا مار او یجعل اللہ لہن سبیلا او کر پر اللہ مطلب نہ پکور کے زنانا بدام بجی ہو گیا خود پر لے بوتلے کی حکیمہ کھیلا بارہ کی سورت یا رضا گشپا نکور کے رائے سارا رکھا وردیان سا سزا رہی نو سلسل لحقی بیوی خجت آوان اور سلیل خزاو نداب رجل کیجی نا آو یجعل اللہ و بگردی اللہ درقر سلیل اللہ رجل آو حد آو رکھنا آو بقول کہ مجھل بایو کو گم دی ول لکان یا تیانی ہ جراشی دی پتہ ملئی تمین گم تاسو وا ازو ما نتزا ور تا ز الگان کا مختلف و بیان کیرا اوئی سو کوئی کی خطر دکندن به او کین اور بلکی اژه بری نبهرا حالات کیتا دغه ورته و ورلای او سو کوئی دا صدا لا سو کوئی لا لا ان دیا تو بہت ابھر میرا بان ان سوبکا کسی قبول آج لائی پوپرائی زندگی يعمل في التجاره بذلك في التجاره حسوما يغونا بياغوا الى من قريب فورا قريب من فورا وغنا ذو جقرن ثوب وقا وقال يتوب الله لهم وريا عملنا السوق التجاره بذلك التجاره اه على ان كل ما في ہر گنا جہالت دیکھی جگہ جاہر دے گا مرا دے نئے گا سم یسو نہ من کر و لیسا تحبت و لی قبول تحبید اللہی نا دے پردار قدرم یا مجلو نتائی آر شا عمل قیبت شرک قبر حتی اذا حضر احاد امور موت حتی کچھ حاضر کی یعوذت و دمر خان اینی صبح زمان دو آخری آردن حتی اذا حضر که الگرق تلتی نسکرادی حتی اذا حضر که قال آمنتو أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إزرائيل وأنا من المسلمين فرعور قلت يا وردوية الآن الآن وقد كنت آتغمك مصرد بي ها هو مصرد الظالمات فظن كذلك ترغل غريب وغراني طبع الله نقبله توفي جدا وقتنا نو خرائی و دزیز جے رجی اوبالا نہ قطری کی کہ او وقت تغتی ہے ذوبو کاں نو قال یہ تو طلاب وللذین انرے قبولت توبہ لہ قال کو لموت جو لجو و کفر ایو درے پزمانی کئی کئی کئی کہ کی مرشو جتوں توبہ نہ کبھی تو روکا او لائک تا کر عذاب نہ لوں پھر عذاب بنا دی ما عذاب کرنا یہ نہ عظم حکم اور خل دہل گئی پر لا اب پراندی نے کرا لا نکا ناشی نکارے کرا ولاز اتواد ماں تم اُنہ باجا بدماشی دادی مارے مار را گران ہوئی والا مت لڑا دے پو لڑا جی تبارو مارنا آنا جتا کرے ادا تنگ جدا مال مار را گی قرآن نو زرد او آو اللہ, و بی و اللہ کی یو خدر کی محبت و گزارا کل زوجین مکانہ زوجین يوان خزائده هو جدا فريده و بدخل قضاياسه دا فريده بلا خزائده جایز دا استفدال زوجين مكان زوجين رو فريده و بزن بل بلا فريده و آتیده و ورکره داد دا احضا هنه یو داد دا بزنطه انتوارا مال دیس خزانه دیول ورکره فلا تاقوه منو شعه وانغلده غمان شعه انکر خزائده یعنی در دا مال داد صلاحه افلا کائے آپ کا دروار پٹکے پٹکڑ لی گوتان گوکتان آگے دا جادی کیا دے تکلی بتا مال ادارت سنگ ضلع ہاورے مطلب نقصان نہ کرے وہ آخر آدت دا دیکھ کو میٹا کن کلک واضح میٹا کن بدھی نکائے بلکم ولا دن چانکاؤ کو ہن کو دے داد میرا موت میرا موٹ میرا موٹ بری گا نکلی ولا دن چانکہ با کو منگا جائزری اسلامی ما نو دان کا میرے موسڑا کان رائے آیا و مختلف مہاد نکا دور سرا مور مو مویہ سلا کو دنیا گا یہ تو اس اور اوری مت رام پہ کو علی کو بتا دو مہار تو نکاح انجام درے وحماكم في القروران في القلال في القرار وخالاتكم في الماتو سراء في الموكو سراء وبنات الأخي أو المنزل ضرور وبنات الأختي أو المنزل فرزاء ومهاتكم حرام جاء من النصب دادر من حرام اللہ موران جاگے رضائی جاگی میں ہرانی آئے جاگ رضائی مور جاگے میں نے اپل ریم اللہ جی اردان کم چی درکٹ مردا جی آپاتے نو رز نا گو متا ہرانے رضائی مورس نیگی رضا پر رضائی یہاں جیسے بچی پی رکھی ہر سو دے چلو جی مہا دا پوام پتا تو مانی و مہادی چاہیے پم اللہ جی آگا دخل تم دخل تم کے و دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي گنا پتا ہر ہر کو پٹ ندی سارے پہلا جمکوڑ بیان جیل طرف دو اقویان جیو گوردہ بنکاکی دا خجواندہ جنسے بلاغلی دا خرامدہ ہاں کتارا خدر دے مراجوہ جاہتے خون جائز دا ہاں محق ما خس طرف لکا یاکوب علیہ السلام محق دا تمہوینیو چکر اللہ بان داغمہ ماو حضاغت دلاغ او جنہوی لیا ابل ايه يوسف عليه السلام هو قال يا بني كاياك ابو عليه السلام بس ايه انه دو زمان ادبين ان الله كان غفور رحيمات الله بكل جميع ربان والمسناد مختنات مختنات راضي او مانو كي فرق دي والمسناد حرام تجو بتال زماني ولا من النساء ذي کی بارہ کیا اول ول مخنات قاون قضا تصور یہ جو ڈے تے پنیکادری من حرام الا حرام کر تو بتا زمانے المخنات والا نن نتاے کلی قاون جو ڈے اگر کہ پن ملک خود اگ قضا گزر پنیکا آرام الا ما ملکت یا ایمان کو مگر اگ وں سا جمالی کید خلافن راستو جو قدرت اپنے دلائز آخراؤ ن لکشتے اگے تو جان اگر تم جائز زمین کا کو تی بتا یا رے گم راہو گم ڈاللہ رے سو باندھی گا بندہ یا رے گم بتا دو وہ روا کے دستہ ماہانہ پارا کی ما جانی مجکور ندی تب کرا انٹر مال کو مارو نا یعنی جائے We now看到 formulas your departedations يمكن lifarte than the Christians We are in peace We are in peace We are in peace غير غير المسافحين انه لا يزن و الذي sentoper منه وكانت من الل Blair الرجل يومونونون عنitched آجر ہونا کا سجی روپئے مکرا کا یا مارا جی کے کوٹارا کا مارا جی کے جاہرز دیور کا مار مش آر مار جادی ایورا گری وا گری مکا دی کو جائز تھا کو انا علی من حکیمان یس ندی اللہ علی من کو حکیمن حکمت والم و ملم یس سطح دو ملک ائین کے منات یو دڑے تاری دی جمال جسے ورد کے آئی نکالیمال مو ماہ جنہ کو مومنونا داخل طرف سلیہ دے دمہر دنہ فقیر تاکی کم دے نبیان در حران آخری من دلیتو نکاو آخری من دلیتو نکاو آخری من دلیتو حقوق کم در حرین آخری آخری آخری او دا قرآن کی قورب دنشپک در حران آخری دامین فتایات کمور مومنات دا کیدیتو اعتفاقی کیدون کیدون را دیتو احتراب زفارت دفل سواری او کلاں دی دیپا دی اسیرا دی پاری کو پسند کرا دامن کو دایا مومنات دا اے تتیپا دی گا گا مین سچ دا آکا زوار نہیں کل ل گئی ودئی یا چائزا ہاں مومنات کوئی مومنے وئی او واللہ اعلم اللہ کوڑے دیما لے کو اللہ کوڑے تذکیہ کو مانی بعد کم باٹا زمین باجن پیدائش باج دی مین ذا قرۃ تطریو بل پیدا سی بن چر فن چرو ناؤ کئی میرا رکھی کا مولا بھی مالک پی جا پی جا دی آر کئی دور ہوں مہنگا بکانوں پورا مختنا دن شہدان آپ دان جمجن سدن آئی مرت شرمی نہ کہاں کی مورانا کرتا ہوں اپتیہ کرو جی بالکل لانکی مش بھاشن چنہ چاہ دوس نہیں. لیکن ریار کا ناجپال اللہ بب کے میرا باندھ اللہ لکن لکن سرگن کی تاؤ سرگن کتاب یہ سرگن کتا وہ کئی ہوتا ان الذين من قبلكم لا يفقون خداي زرغند يبينا لكم ان زرغند ذات وكا وهي هديكم او كذاذون الذين من قبلكم اذن لا طريق الا طريق الفقانون فقانون خلق الله يكون ومن الله العذاب ورتو نتاع الله زرغند اي تو خد حکم نہ عمن رے اللہ کا حضاب راوی خدم عمن ہے اوبال مہربانی ہو کے اللہ بتا دو اللہ حکمت والا دے و اللہ عید اللہ عی آئی کی مہربانی کی بتا دو ويريد الذين اغواري اغتسان يترج منون شهوات يغورواني بخرشاو دون باجي ان تنيلو جواري تاسره هاتنا ميلن عظيما طاولون مايو متى اي مجين جلب النفس اديني متاثره هاتنا عليه یوریب ابلا ہو وائفات کی آزاد بتا دل قل انسان کے راشے ویلے انسان دیر کمزور ہے وہ انسان تو, تو عذاب قابل نہیں ہاوری کرے تو آزاد نیچے برداشت کرے آذاب لڑی وہ نہیں پت خبر کہنا وقل قل انسان پیدا شی انسان صویفا دش حقوق ختم شو. درشتی حقوق ختم شروع کی دی. مت کتاب القوق آگا حقوق درست بیان اس کتاب المام شروع کی گروس کو یا من ہے گرو مالا کو پل مارونا بین اٹوس پل کے بل پاسے پتہ غلط اس طرح غلط اس طرح چل زور مقوی قل غلطی دا من پاکستان کی ٹوری طرح کی ہر باغان سونا داری بینگ مال خوراک موٹ نا پڑا ٹو دور کے شوکشم کو گاڑی وغیرہ تا گونا جی ماملہ تجارتری ہن سا دین در کوم دتا راج گوگر آگا ولا سب ترو تک یا منی کرے بک کرن کوئی ولاسکو سکم موٹ نے فلدان یتیم کون پوشک سوفاؤ ملوڑ نکی ولاسک پوچھو سکم <تصفح> پیسوں کی نقصان کی بلا تکوان کو سکوں موٹر نکال بلا تک روشنائی قرآن داد کتاب مت کے مسائل بیاں کیوں روشنائیوں کو چلو جی ان اللہ خان دے اللہ بتاؤ میرا بان می پالو کوند سلم اپنا بس نی نارا ہوئی بہت بپور کی ؤنٹ تنی کبا ارما دال گنا تون ہاؤنا چمن آنو داری چمرادی نہ شرک ڈاللہ نہ سب یہ سمجھ سب آپ مانس مراد مکتا سنا سہی مصیبتوں آواز دنیا مصیبت صحیح آج کم نہ مراد مصیبت دے مصیبت یو مصیبت دے نہ سزا گنا دن نہ شیرے اوسام مصیبت رہی تکلیف راضی آدم سم مصیبتنا او با تن ماد آغشی فضل اللہ چکڑا خورکڑی دی باگی دی باگی دی باگی دی ضرور حصہ جا دا آغو خور کم آگی مداخور دی تا دی نگنک جی دا والی آوری کنا دارنگی یو ترے علم دی اگزا تمنا کئی یو ترے مادار دی وجد آگی دی تا دی ترے کی گی حسد بدا کی حرام بغض حسد حرام دی ندا بنا کئی. اری ندیسم نمک راگے گیتا خود پیتا کے ناری نم ہت شریر تبرو خود نسیبن فاروکے اگواڑ اللہ اگوڑائے وس الله حرام کا حرام مخرے ہرا مخرے وس اللہ سوال کا اللہ نا مین پزلی ری وس اللہ وس اللہ مین پزلی جانا گی سورج برخان گروڑا آگے کی وہی سورت فورفان کی جاگے آیات کے چانچ سوال یو بالبانی بھائی سشی بئی آو گیم دا جس کا بخبرائے خبر رحمان میرا بان بادشاہ خدا نا حلال بادل شینالیما اللہ پاکی مانی کو دے پار مو نمالی آر نپا دی آلین آسان یعنی کو مضبوط گو راش سباہ جاگر کے متوں کا یا تو آج یو طرف بیا والذین وہ ندی نہ مانوں کو مضبوط تھی مضبوط کی ارینا کونا ہکماندی آرنیہ ساندی دا بدمور کی ا کہتے ہیں داریم یہ جیسے کہ اللہ بے دنیا کے رسوا کی ہر نے جال قوان علی النساء دا ولی نا لینا ولی کرے یہ ما فضل الله بعضهم علی بعض باذ ثور پیٹی با نا لینا کرے کرے زبان دی ادم وبما انفقوا بصداقہ تتدا قوم عنان مولا پکا کاروبار دلا گئی اللہ کا راج آگ روکا اللہ بستا ہو اس تقسیم کے ادلا کے دوں گی بس والا توانے تعطم حافظات و والے ہاتھ یہ اللہ بس خان و دن کے تاج دار کان تعطم تاج دار صدی اللہ لڑا تاج داری تاجے تابیدار اللہ لڑا اکڑوں خواندان لڑا یعنی تاج داری کا حق خواندانوں دا. ساگے دار کا دادا کاگے دار اللہ فل خاون دانا خلاداری ساون جی ارک ہر سامان کون سرور کر سم کا بالکور تک گئی من سلائی وغیرہ من سگوکی اللہ حاضاد کری مالا عبادت کروں کی وہ وقت گے وقت ساون کے ساون کو عبادت کیونکہ نیچے دارے ساون مال و تن بھالے خزر تمہیں جادر لکھاون پر مار کی کہ بک سنگی پڑا اور جاما داری حق قزان رسول کی دفاعی و با利亚 سے بے زار مناصب کو توکا نے اور مناصب کو لے کر دار ورکا قاون جگہ پتی بنور ہوئی قاون یوں کرے کوئی روڑے دا اجنبار خلق اور شہر روڑے ور کی اگر صفتی حرام ہو اور اور کہا باج قاون خود دی جو اجازت الملل روڑے ور کا شہر ور کا القران ور کا باج تھے قاون نہیں پٹرام دے آج کفاون کی جازی وہ سوال کرتے غریب نہ خراب ہو نہ لگا سواری <تصفيق> یا تندے آگا مال دکھاون لڑا سویرے مال دن رے مال گروتے دل ہوتی سویرے شیرے نہ کا تیار کے آگا مال حفاظت جانے کی, جا؟ کی, کی یا حفاظت کو ان کی ماں جخاون لڑا چکھاون لیے دماغ حفاظت تو خدائی کے خود خدائی کی مقرر چڑی نواز کا بیم بغ بنک و کا پلی وح گرو ہوا جائی کٹن تیرو کا پلیون اوپر پڑتی وذربوهنا ويوهي فإنا ثانكم كذافتروبه ووكا نفلا تبو عليه النذيله يا طلقهون اكفدي الروه وستديكون لدن لديقلالا نخي الحكوم طرف دي زمان اور قوت صدق وذيره او قوت جیسے کسان جی رہے پیرا اور سب اس پایے کوئی کہو کرے بنا تق علیہن السبیلا ان اللہ کان علین سبیلا زمد کو پھنو غیرت ہر وجہ قوت کی جگڑی کھاوا نہ صدا پر زور دل اذرزار یہ مت لے کہ کہیں یہ پختانیں الکہ تا تاریخ دی آواز باز جی اکثر پر زور نہ کرے بھی لدينا بصرم کنی بلاق قرن کی جائید پی کے جی علی کا پکارہ رہا اور یہ پردوز تو پردہ ہے اب یہ پردوز ہی جس سے ಪರಿچانک رکھ رو کا جب کوئی ہے ان اللہ کان علین کبیر یقینا اللہ علین جکبیر اندیل و ملتهم حکم وَيَخْتُمْ كَيَرِي گتاو چھ تا کپی نیما زخلاف من دخل قاون نطبہ و لبی حکمن یوکی من اعلی دی داہہ و حکمن لو من اعلی آل امل فذا قاون ران کی گنہ مدد پر اطلاع اوزدی دریت لا یا من کیری اسلام لوگ اللہ, اللہ موافقی ان اللہ كان نانیمن قبیر یہ اللہ کو قبیرم خبردار پارسم حکم دا سوار حکم نیر پارے حکم دارے الله عبادت تو اللہ بڑا سُری کو دی ہے آ ہم سے کوئی اللہ درشے نہیں ہے تو اللہ کا بندہ کی عبادت ہو خدائی کرے آجو خدائی کرے عبادت کے وا اوبل والیدین کے استانا وا احسن بالوالدی احسان تو دمور بلاز دے جاتا دمور بلاز دے جاتا فرات قُل لھما ما کی اوغن کے پس دمورا دم دے یہ زمانہ کی الواطول کی عبادات کے خدائی نے قدل اللہ نا فرمانی پاک نے نہ فرمانی ویری مور برت اس لارا مجھے یا بندگی ندی منی بلا محسن حضرت ابراہیم بل بلا امور دالامدی وذل قربان او تو کا انسان کا ظلالو ترا ذل قربان استداراں ترا ولیتام بلا امور نی تیتیم تے کا اہل مولا قرآن تو کھایا والمتاکین مذکراہنی اعوذ رجبان کا ورجیل والجار ذل قربان اگاوان نہیں شپدین کی نیتی یا پناسط کی نیتی یا ارکی نیتی آورے والجاری جنوب آگاواندی لری کہ کافر دے خوصہ گاواندی دے آورے گنا وزواہی دل جان دے آمار گریدے دڑی خدا یلا آگے تر کا دلوارتا ہو خایا لذا خدر پکھلا شیپ انزم ننزنا دے دیمامہ تایگری از شپیتا حدود پہ وہاں تلاوت نہ کی اخذہ کی نہ مشرکہ کا بلا تھی بار گلو کی پوری ہوئی اور ان کا تکہ تھا سمجھ گئے تو یہ لگا اور پڑھا پڑھ اج جان دیو وجہ اگر ہندو ڈرے کھلیں ک팔 ہندو ڈرے کھلیں ک팔 ساتھ ادا اور سے بدمری راستے کو نہ ملائی نہ ترنے جا دی وجہ و صاح کے دم وقن ثقیل طالبان دا مجاہدین تبلیغیان دا روح کی دا حیدی وابن سبیر بیس وما ملکت ایمانو کم او یستانو کم دا آغا جنگرس را ملکت ایمانو کم دلک وما ملکت ایمانو کم مراتنا قلامان دی او مراتنا نیخ دا نیخ دا کور صلاللہ بیت ندلجی واقورت نادلجی فیرولا نوار کم شورا پی نوار وقورا قتیم نوار ظالما او رخوالی تا جاگیس روک چرگا نکا خدا خراب نہیں ساری میری پڑتی والا لکھائی بہتری آج میم ساری خرچ نا کا ہائے ملائکہ پیرا والا ورکا ابو والا کے تم ورکا تو وہ وہ وہ جو مت یہ وزن کا حق حضرت کی نتاجی حق پورا کر لے کپلائی سیدھی سیدھے معنی ہاں الکت سے یہ گئے مت یہ سبتا ہا سکتے نہیں دا جی سے مجھے ہم تمام کہ مونگیونی ایمان والا ہوتا منافع منافط نہ دنیا کی من بیان اور وَيَكْفُرُونَ مَا دَاوَى وَتَأْتِي آيَاتُنَا لِقَوْمٍ عُرِدْ فِي أَبْطَي آىَةَ أَتَاوُ مِنَ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ وَآذَرْنَا الْكَافِرِينَ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فِي عَذَابٍ مُهِينٍ عَذَابَ قَارُونَ كَانَ الَّذِينَ مُنَافِقُونَ يَخُوضُونَ بِقَوْلِكَ قَدْ كَانَ أَمْوَالُهُمْ وَأَمْوَالُنَا أُرْمِنَا بِخَيْرَاتُنَا كَيْفَ بَلَغَ وَالَّذِينَ مُنَافِقُونَ يَخُوضُونَ بِقَوْلِنَا قَدْ كَانَ أَمْوَالُهُمْ وَأَمْوَالُنَا رِئَاءَ أَنَّ دَخَازَ الْخَلْقِ اولا جل کر سما نی مرگری سے وہ بوڑھا لا سل مرگ دو مرگری نہیں سپو چکا وَمَا زَالَ يَتْلُوهُ وَدَمْنَلَوْ آمَنُوا بِمَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْبَلَا وَرَجْعَةِ الْقِيَامَةِ وَأَنْفَقُوا وَقَدْ كَرِهَ مِمَّا أَنْفَقَهُ كَمَا أَمَرَكَ رَبُّكَ وَلْيَقُلْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ لَا يَضُرُّ مَنْ قَوَلَ إِنَّ اللَّهَ بِشَكْفِ دَائِلَايَ بِمُجَادِيَنِ كَيْنِ اسْقَالَ ذَلِكَ بِالْمِقْدَارِ الذَّرِيِّ وَإِذَا قُوتُ بِدَانِكِ حَزَنَكَ نِكِي يُؤَايِفَ بِسَنَبِجِهِ لَرَاوِجِ وَيُجِيرُ بِسْمِ اللَّهُ ذَخْرُتَ رَبِّكَ حَجْلَ مَا زِيمَا آجَرَ فكه باجادینا ملک امه بشرید رسول الله صلی الله علیه و آله ابن مسعود روایت قران الله ها یا رسول الله کتاب قران قران قدان جیگی نذر تعالی مال فنگا کہ یا ابن مسعود روز روزنی سا اجدیہ السلام کما قال السلام. زب حضرتی خبر کردہ خبر کو سلام سر گاری جڑی آئی جب آ خبر کو سلام روڑا یوسل اول توازل عزیزی كما قال ماں کام وکیپا زنگا بیخار زدی خرم احضا جینا کہنا جراولو من کل بھین کل امت دہا یعطی نبی شہیدن گوا دہا رسنا ابو بکر عمر آ آ انگیاب راضیہ گوایی بکی او جینا راولو من بکتا اے محمد علیہ السلام علیہ اولائی خرم شہیدن گوا دیازہ گڑ رسا رسو ہوں ماتو ماتو ملے کی موقائر یو مین پتہ مردی یو ودی نا دوس بھری کاغیر ہوں رسو لوک جی لو تو مرا مر مدو منس مکات خبر کے براتی اوک اللہ پٹولی ہو خبر تو اللہ یادی نوی مان والا ہو لا تک ربو سولا من دیکھے گئے دوان تم سکارا لا تک مال مانتی لا تک الزنا لا تک ربو دے وجنا نہ الحمد <سؤال> للہ حاضر جی اللہ تعالیٰ پڑھا وقت شراب بار کی جی ماں یاد داری گوڑے کا آبدو دے یا بدو شروع دے. نو اللہ دا یاد راؤ گے تم سارا بہالت مسئلہ شکر کی اوسائی کی بن دیکھیے گے مانزتا من دیکھے گئے مانزتا بچے من دیکھیے جنب لڑی کی جنب لے جسی آر جب لوری جسے مانسنا ولا ن منی جی کے بندہ مسافری آؤ جنا के ابنی کے مسافر والا جنوب منی جی کی گئے مانتا بان کہہ لئے اللہ بھی مسافر او برہ مانا ولا جنوب منی جی گئے جنوب منی جی کے گئے جنوب نمرا تھا ماتا منی جی کے گئے جنوبان گئے جنوبان Hey, لاڑ لڑکی جی افدا کو جنا بکی سبھی پلار <تصال> گرو ہزار کے لوگوں سب گی وائی کم تم کھی مروا بیمار کھارا سفر سفرا جو سر کم ساؤں سے مل گاؤ دسما تھا دسما کوئی من جاؤن پم کچھ فتح مو نمو سوئی دن پاکی تموسن پاکی کے بھائی سمانی چیپور کی سولی نہیںمن سے موپنا <تصفح> قل إن الله كان حوًا وضر الله فتمك بكنك يا جنا سجد اليهود کا اذن قراتم کر الندا بنا ار بتو و سجه و غلطي بن اسلام کی کتاب ہے یہ کتاب یدرون الصلاه و قي گمرائی و يريدون ايرت ان أولا غرور أخضي أعلمك ولي بأعضائق الزوضب دشمنان وكباب الله ولي وليا أخاذ قابل الله ولي المعارض وكباب الله نذيرا قابل الله مدى لا سوك من الذين ذات آخر جهان وفي وجاند يحربون الكلمة بذلي الفاظ عن مواده يقول معنيون تعريف معنى لفظ معنى هل يحرقون عليها الكلمة الفاظ هل يقول معانيون هل يقولون وإستمعيننا وآورد سليم ساحكم وآرشينا وشكونا فرمانيكم وسماء غير مسمعين وحائنا لينان في آرزناتهم وطي تجيب أن يقول غير مسمعين جديه ومعنى جحيمانا يمنبر تبعي وسماء وا ری گمبرا وس بدر پداریہ نہیں آور پیغام برتن خدا ہی پت نوی اے برات بڑا گھر جہارے شیوائے تر مر خپا تھا پگ آئی نمر پائے واڑا پیسام برا جہاز واؤ پیسام بھرا رج کمک جی جان اوڑی جان سہی زبانی غلطی وس مسم وا پیسام برا وا را پیسہ مرا غیر بدا جمالی بدر تھی اولیشی بدی رد خدا رد در پتا بچ کا پا و را کی کہ بدا جمالی خدر تھی اورے شی خدا خوان دور مرتا بلا بھی رسمائن گیر مسمائن گندا خوشی تڑیا ورائنا نا ہوئی لڑا سات پلی وسان تھی اہم روپے پہ منانوے پہننا کر مضبولہ کِلا نو بلا نکڑے چکر کری اسلام کلیلا بلا بلا ایمان نیلو ہلا کلیلا مگر لوگ illa qalilan magar lik samana yani poori qiran ke din musalmanan the lekin jab aur ka zam musalman ne zum musalman ne alka musalman din ma khudah یادی نتاب اے کتاب والا جما پا کتاب نز اللہ وہ سب کام کے جمام ایمان راوڑا را مرا جن خبر انا وہ خالی ہموار بہ گنگا گنا یا محبدی خودا کو پنارو دوا اب کر دو منگی مسلر حالات ایمان راوڑا چیتانی مکوا مسکی انوہان کہ ہموار کم فنا سر. سر سر قول قول دل پناروز دوا ابا کر دو منگی مسلر الا اخبار ہا کا اخبار وہ گنا پوزئی نوری شیر کم کئی اللہ <سؤال> بخ آئر شاہ شیخ بکین اللہ گنا شاہ مشید بلام بھائی مشرک شرک کے الحم <سؤال> تنا یو زمون پچا فن پن کجوری فتی نکیل چاپے لڑکئی جو بن من داخل والا چلو جی ہمانا دا منافان ہردت گکل کئی دانترا ماتا ملا خدا پاک کی مومی نام لائی لڑک دے مال دورت مرکٹ دے دوسرا فقد علی ملکن ورکر سا کتاب آلکن کیا لدیلا بیچ کا سو بنا گند جہنگا گراطے اللہ بدا سرمند سرمندی ولا دي فاضي. صادق. زعما دفع لي فلوس على الجو وكنا نمشورو. هادي انظر او او جاد من مبینہ جیبت ابا تر جان و تر جان, جان, جان کی جانا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَانُوا عَلَوْنَا سَبِيلًا لَا اگر بیسی نے کہا در از اندار ناغو او تخوش ہاوئے اولائک اللذین تا آخرت لعنهم اللہ چخدائدو پرانستو ومیل آنهم اللہ ومل ومیل عنہیل یعنی اللہ تو چخدائد ہتر ساری دنیا نہ دے کرے کرو ساری دنیا پڑے یمتا مُلک نا زیما پکا دے سی نا دھو پرانوں بھائی جدو نما کران جاؤ پران کا باہر جہان نماز خاص کا جہان تاری رنگ بس دن بدل <سؤال> بک منگتا پوستن پوست کی دوڑ رہا کہہ رہا پکی بڑی لیت دوسرے آزاد دو کی پوست نہ خدا پوستے کے لرکے بل پوستے پوستھا کرتے وہ تکلیف کم پوستر کے و دی ونی ونی لتی. لیزو دا ونی ونی ان ایمان دیا پوستو کوئی ہاتھ ایمان راؤ کا مان کو ہاتھ ہر جائی گئی آفال البرزق دي كما كان دي تنوكلون جرد جنبك مراد سوئی نہ وَإِذَا حَكَمْكُمْ لِيَنَا النَّاسَ أَنْتَعْكُمُوا بِالْعَجْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِإِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَثِيرًا <تصفيق> دي لأنه بصورت بمحثت موجودين أولا حظاً بصورت ختم فأيك اشبارت أخلاً بين الرعاية رعاية باتشاة فكرة صدرت مشته ناوري ناوري ناوري ناوري ناوري ناوري ناوري برابر کی دنگے کی اللہ کی بین الرائی بین الرائی یعنی کہ بادشاہ پڑھائی تھی <تصفح> بادشاہ بس آوی حضرت عمر رضی اللہ و تعالیٰ ہو خلیفہ کتنے نیمٹ پہ نسپت لا آؤ مدنی با بازو کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو کر دے دوستانی پوچھو کہ سر کمر جی کمی بزی کر دے دو آبادی ختم کا بانش ہوا جو کوئی آواز آ رہی یہ آواز پر جہاں تم روانش ہوئی جو سڑے وہ خوبتے جا کے ڈالا بولنا اور دے والی مسافری میں آؤبان کی شویرہ بچے کی تو خوراک کا نیشے امر گئے نیشتے یہ دیکھے ہریا نا حضرت عمر سے بہت طویل او کو کی رہی تو خوراک کا تو انتظام حکم خان خان کی آغیر خواب. او کہ حضرت عمر سے کور کو حضرت عمر سے چپردی بول کے دربان گری بنو گاڑھو لگے تو اور دا دیا بادشاہ گڑی کی بال <سؤال> لا مسلمان گرو نے چبا حکم دے امیر دا اول حکم امیر یا مکم ہنسو دلکشاہانات حکم کئی ہاں جی اپن سبے جلک گئے فی الحال جی کو کتاب ڈالنا کبھی جھلک گئے لوگ سدے اہ س جاندر کئی باغ ان اللہ کا دمیان بزیرا یہ اللہ عید کے بزیر بادشاہ ادو خدا کو جمہور مفت مراد رکھنا امر نمراج علماء، علماء خدا خبر خبراہ من دی دی خبر کوئی خبر بس امر مانی امر پاگ ہاں کون سم کو برتا ہے گوڑا کے گوڑے چلو جی دا لک کエル دا فرادی کو دنیا و ہاقم قابلہ لابن جبار رانجا پاکرتی ہاں نتا تقلید کرنے دی تقوی دا داو بیا اعظم ترا تنقوری الی اللذین اکل حطای یذنون یذنون یا یقینا کی ان انو امانو ہیرانا نا سرکش وہ اگو دوئی جا تھا جدا ہم قول اگر سنت او قرآن ناکل اگر سب چی ہاں ورئی وقت امرو ازو تحب شیل این یقوعو بید شرکاوی جزید دواغوتنا وی ایدونا شیطان وی ایدو شیطان وی ایدو شیطان وی ایدو شیطان وی ایدو شیطان ان یزل لهم شواری اعلانہ اور کتاب الرحمن <سؤال> اللہ کو نازل کر دی وا الى الرسول اوا تشی دونت پیغمبر تھا اور ایتن منا جب نبی نے مناظران اللہ ان کے سامنے سجدہ فائضو فقام اذا تواقوم سند بھئی اذن دوہ تھی تو تمسی وقت نہ تھا جما قظا مری پتمر کی مکیت عظیم لازم ہو ثم جاءوا عبا پیارا کی تا یا پلی پونا پسندوں کو جاڑی کرتا مولا مل جی جن مجھے مجھے کھو لمبری تھا نمبر کو مل جی نوکم کر وما استناد لكلم من الرسول نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا عمر نے بھی باذن اللہ یہ گمراہان نے یہ بھی گنتی یہ کہتا ہوں فرمایا عمر نے بھی کہ ولو الله نیری سلام پہ خبر پہ لوگ خبر نہ آواز رکھ سبر ماری کے نکل کر داری دا ہدی بازو کر دے بازو کر دے کتابوں کی, کی, کی, آو کی راگی لعلظرنا بانلجینوں نے نحرابی سوکتے پتنے لئے نم معلومتے میں یہ معلومتے اب یا جنگل کرے دے پر لفظ دیلہ دا آئی کی اشارت دا کلکتے او بیا دایا تو بارد منافقین کے لئے منافق خبرمانی ولو انہوں پر جلیدی منافقان اس ظلموں غلط ظلمیوں کو بل حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد حد یا خدا تا تکرا کرے میرے پیغمبر پر وصدق پر اللہ نے مکرا وقت لے دیا اللہ اور صدق کرے لو رسول اپ جناب رسول دگوں گزارا لواجد اللہ توبرنا یا خدا جدا مناجاتان یا رسول اللہ رہدار کے قبر خبر کر آ لے وصدق پر اللہ نے رسول درمیان تکرا کرے میرے پیغمبر اور دعا ہو اس بسم الله توعال و رحمان اذا منافق ابيا عرف جگہ اور تو کی رضا کو بلا ورض لا یومون حد تا فلا نذاکی فلا نذی نجا لک ثند کی منالقان فلا نذی داتا ورض کی قدنی کی لا یری پلا نگ بزار لا ایمان والا نشکے دلے دا مینو ہیمان والا والا نشکی رے ہتا مو کامبرا جتانا آگنو کی ہیم بار مل کے ججراج مختلف شیولا پیدا شیولا جین بنندے سمدا یو بیا گیا گو بہان گر بکا گی ہرجن تک پکان میم گے نا دلوا رائی اور سرجیوں کو مجھا پی دلاتی من پمن لو گرد ہوئی کتنا خدای فکل ذاق قسم کی و ربی کا قسم میری پیغامبر اثاظ پر آمان یہ پیغامبر محنی زمانی فکل ذاق قسم میری خدای قسم میری لا یونیون اناندار دیلی جو میری داخل اتنی شکل دو برا حتا یو حکموک فیما شجرفی نهم چتانا احاکم نیجو پی اتنی تلواؤے ثم ملائے جی یعنی پیسہ مورا پیس روا آگ ملا پھر وہ سیری چلو اور کام پندرہ مومی جوڑی نا چلے ہی مناتی رکے نو بند یو سر مہاراجن تسلیما تسلیم مدوری مدلب راجی پاریل پارتی تسیما منلو کی منل ہمیشہ منگو اللہ پر پر خبر وآشد تذبیتا اقلق پو وآشد تذبیتا اقلق تذبیتا سواب ویزان بدعو کی لآجینا ورکیو منظورتا من نظرنا تقبل کرمنا عجرن عظیم عجر وی ورئیو زکارا خیرن لہو جیم وآشد تذبیتا اصدق پو وآشد تذبیتا اقلق پو تذبیتا یاست ناؤں ماں بلو تجیور من ریڑے من ریڑے آسو گھو منی دادی کی لال کولا ایک محل دینا محلو کیا مستعین باد پیغمبران باشندین و صدیقین درات بالاتر برزخ کی ہوگی اقمرا سے والذین ائیب ما الینا جاء فترجمت انا عن الوالین الدین و صدیقین و ظاوا و صالحین قیامت رضی بمارگار کیا کی بیرون و اذنا اورائے کرے کہ اخر سجدہ طلب نبی راج کرن پر تو ننداں دا دروازہ اللہ و کفاب الی علیما خاصہ تے عطا دی منقوا حولنی حکم لا الکا بادشاہ او کو قزاد او کو مطلبن شو اے یا ایھا الذین گرو جمیاں جہاز سوران بچاؤ جنگی پوری مرغئی پن گیوزلو جی وسطی سوبھا دن جی مرغئی ابھی گرو یا دے جمیا گھر دسو یا جمیا نو تو اللہ نے دا. اللہ علیہ وسلم اقلیت ازام کر رہا سائی آہوی کہا ازام کر رہا سائی باکشاہ حقوق ادا کر وہاں تعبیل ورسل فنسو اور فضیح وَإِنَّ مِنْكُمْ یَقِنِ بَالِ سَعْتَوَىٰلَمَنَا مَنَا قَدُبْلَيْمَتِّ انہ شاگنات کی دیشیحات کرنو سشیری فائنا سوابت کن اگرشی کتاوز وصیبت تکی خالوی ادھانا اماللہ مرغيلا جيحات الله کي زخيشي مرشي دل کي نيو خلي ما دار جو وڌيڪ يڪتاب ڏينه پادو ها سيما نه پادو ها ابل الله جاء جو مرغي انا الله يحسانك خدائي علي رب ما اذا اطون جنو ما حاضر دي جنگا يا سيادتك انت يا جوز ده بالله عشان شيء هو معنى الله والرسول ولئن ناصره اضرب وجهي دا سيدنا وقالوا قزم كما ترى الله ذكر هنا الله يقول النذويك الم تكن ذاك بينكم فساد وبينكم ذلك موثقك خير المؤمنون لماث ولت مالك یا کامیابیوں میں کامیاب آئی ہوئی ہر کہ بادشاہ حقوق کرنا دور گا ووس ووس دار تو جنگی کی جی سبھی لے مہاراج آئی آگلی دنیا او جگ مرشو رگت بران, بران دا, دا اللہ باقی مجاہد کی بسا بھوکاؤنگ بمال کو منا لا کا ون یہ چاہیے پلو من لات ہل جدي ملكنا ظالم گلی ملک نا چڑی دادی اندادی شرع کے آتا رہنے جہاں وہاں کے دا. کی مکان اولی شیطان تیتا لا تَخْشَ مِنَ الْعَذَابِ وَمَا هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَلَا نَذِرَةٌ عَذَابَهُ بِأَمَانِيَّ وَتُنْذِرُ أَهْلَ الْقَرْيَةِ مَلَائِكَةٌ وَجِيُودُهُمْ أَسَاقُ الْجِثْثِ شَاعِقِي نَارٍ وَبَقِي جِي أَلَمْ تَرَ ذُنُورِ إِلَى الَّذِينَ خَلَقْنَا قِيلَ زَاوَنُوا لِجُودُ تَقُومُونَ مَن كَيْدِكُمْ لَا الذين آمنوا ووقوا برك بيت يقلزمنا قل ها و اقيموا الصلاه و اعطوا الزكاه فلما قضى دين الكتاب بلش فضل بني اذن حساب عليهم منهم يخصون الناس غير ہمارے پلم آپ کردو منالی نا گانونا یشن اللہ مر کو منگیلا جن خریدی مطلب تھا جیون مرا ہے کل متا دلونے من پتی کنڈلی راؤ کنڈلی آر جملہ کول متاؤ دنیا کری لتاؤ دنیا کری لگ جنیا بڑی موبیتا گے یون راگی بچی چل رہا مر گلو گن آگے باغ رجوع موسائی کے منازان تھا مینان ہوتا حضرت یہ منازقان تھا وَيُنْزِلُ سِبْوًا وَرَجِعَةً تَقِيَّاتٌ تَكِيدُ يَفْعَلُوهُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ النَّبِيِّ تَرَضَّى وَبِطَائِنِهِ وَيُرِيدُونَ مُجَادَلَةَ النَّبِيِّ قُلْ سَوْفَ تَوَقَّعُونَ وَيَا كُلُّ رُسُلِنَا إِلَى اللَّهِ ذَا تَقْدِيرِ أَوْ كَذَاكَ حَتَّى يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَمَالُ هَوَاهُ وَرَأْيُهُ إِنَّ جُهُورَ لَا يَغَضَبُ لَكَ وَيُحْدِثُ قَوْلَ حَدِيثٍ الكا يلي خبر منجي غم خادي اور نا او کنا جی ارضا درجی غم در مے راجی کے خاطرہ جی تکلیف راجی کے مصیبت راجی خوشادی راجی کا خفا بكم من عند الله و نحس و ما و ما بكم من نعمت و من الله سنیا مسنا جل دل او کنا داج اللہ کرم ماںباب نتین آگ کے دادا اڑ حسن دن تو من وہاں اصواب کا آگا کے دادا نئی آدی خ من سیل ایمان جب کر و... لیکن آن؟ کے نمبر لینا چھو رسو نا خبر و کے رسول خبر روک کے وہ کباب دہیدہ گا کباب میسر رسول ذو القي في ي النبي رمضان وقد صد الله ومن تولى ذو قي واظب بالري بنبر ما ارسل ما كهجين حذار لذلك المنصار حكومه نگهبان ويقول نكات فاضي نبي الرسول صلى الله عليه وسلم مناسبا رجول من صحابه قناري وَيَقُونَ تُعَاثٌ تُعَاثٌ مَنَاجِدْ وَيِنَّكِرَيْهِ تَعَاثٌ تُعَاثٌ آمين جواب نجة تَعَاثٌ تَعَاثٌ فَإِذَا فَرَزُو كَلَبَ الْحِدُو لَاوُ إن عندك سادق خانت بغمرا تَعَاثَرَ وَمَعَسُتَنَّاسُ فِي روال مجوء بنا تبداد ای avez آفر اگروز کے تو بلال <سؤال> یندیک اہتاور دوانا کا اس وقتی رولت کوائے کرنے تو ان ہساری من vidاتوں غیر ان کو خیرت دینی خیر جاگی سابور کیتابا اور توولی یہ خبر کیavenیت خبری خลب کھرے کے ساتے ہیں اس کیی خلیps رہی اواللہ یقت دین واجد siblings اللہ نے قائلا کی طوال کی تعالی واعرین مخواہ وانصل کے ساتھ اوالہ اوالا nullہ بخدای واقفام مجدی و ấyالی ہاتھ کافیR ال ک Writing اللہ کی ذریع اللہ ستونی وکیلا مشرقی اللہ ستما پڑی اللہ ستمین وکیل القرآن ایدو کی دالنا کی ولو كان من مان او آنل آمنی جاؤ منافی ہات کاغیب آگا پورٹ کے دو پورٹ پر دورہ دیو جنگی دو خوب بھائی نوکڑے شیبو انسان جانے جدہ جشی نبیہ ورحقوب حضرت جنگ کو لے جنہا دبقی رہے ندیو جنہا دبقی رہے نب جرنیل بدا کیا دو کہ پورٹ کے دماؤر کو ان چاراں کی ندبا ہوگی کو یاد کرے نن یار جہان جی تو بہت مطلب پیسہ لینے دشمن بچوں گی دا یا لوگ انہیں اس نہ ریلن خوب ہو گئے نہ مورزک ہو جئے گئے اور دشمن یہ رہا مطلب دا جتے اندوش ہے دائر کو خدا رزکار دیکھیں دا, دا محالفین و جازوستانی کچھ دا خبروں کو ہم شنیہ خودرے گئے جو جازو دا خبروں سے ہر کرنے پڑے مسلمانان نے غلا خبرف خبر الگ جی، جی مقصد ہوا قالت براغي ي المؤمنون ذا من الامن ذا امن يا و امير و ذا امننا يري ازان و قروا و منافق قال ذا ثور زاني بني بوو کیا نگر کہ آگو دو پاکت مانکو بلانت عمر سب نکوہ پاکتاو خدایوالا حضوہو خوافت کرے ہوئے دیمونا بخان اللہ حبر الیر رسول محمد علیہ السلام و دو تیر پیرامبہ میں تپوست کرے یہ دی خبری سمت سبزی یاوالا علیہ اولیل آمری منہم یاوالا علیہ اولیل آمر صحاباتا منہم یاد آجرنیل نے تپوست کرے ہوئے نے تپوست کرے ہوئے لعالمہو مکوشی بودو مطب تکئی ولاولا بسم الله كن اي فضل قدنا يا ايزال لا غيظ عليه وعليكم السلام ورحمه من رب العالمين لا تجلب دوش بده شتان الا خيرا لا تبا من الشيطان توجد إ دابجيوي الا خيرا وتقن فضل قدنا ورحمه لا تبا من الشيطان متواذر دابجيوي شتان الا خيرا من الملك بقات جگہ یا محمد یا تو کل لگوا کو لا نک یہ سلام تو اسے جنگے گا اور کا ذمہ دف نہیں لا تو کل ربو الادا نہ شک صرف خردہ ذمہ واری لیکن وحر ارے جن می رو سرکار سے بھاؤ جنتا کلو تو کروں کا شکا اللہ دے بیا مطلب مسکان بیان جہاد مکا من کی بات ہے تو کیوں تو جہاز بات کی تو بیان ادنتن یعنی سو امیر لگی استاد لگی جہاز مسجد بیان تھی اور یشا جا کے بیان تو شپا دن بیان اور کو جہاز نلی بیان چاہیے دل بر آگے آ جائیے یشبا جاج بیان کو شپاسن بیان سلی آتن وقت جہاز کم نے سا جہاز بھی چیز یون شیب نکل یوانڈے مین بیاں مئی یشپا شپا سن حسن تنو نسی کو ہاتھ ها هو ما أغلب ذي أجر أكروي دائم جارك جملة وكان الله على كل شهر مقيدة آجي الله ندار في ذموات قوت ها هو لك ذمتار وإذا حميتم وإذا حميتم دائمه اشكشائكا أكبر من مالاها خلقين وإذا سلام پڑھی ندی منا سبت یہ کس مار تو اس کا پیش کشی اور بیاں دار ہو تو جہاد پوستا تفسک شیور کا پیش کشی کباب دانے دا یاد کا شروعات اورکہ اگزامون گا اگمانا جنوا کو یہ پیمنا سب ختمہ ما کر کرے و ایدہ تم کرنی پیش کی در کے درج کے وا داوتا یتیم پیش کی در جن کا اللہ پر اللہ علو یہ سیدھا رہتا درج یا تو کشن شکر دینی ندی اللہ اللہ سلام <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> حضرت خواں نے کہا وہ لکھ لکھ قاعدہ صرف کرتے ہیں قدرت کے چاہیے تھا المؤمنان <سؤال> کی اورائی وہ لو لو میری وسو ہو رہی منافی کام لو ٹک نکو کرتا کما <سؤال> کا بہو سنگت کی روکا دیتی بچتوں کو سوا ایو دیو ز فور نائٹ پڑھی ہوئی لاگوی دی پھونجی منافق پکڑ ایمان کے خدام دل دے ایمان کہیں برابر وضو ورغ المرادسان لو تلو نہ تو برثاب کما کا برو لگا سنگت کی پکڑ کا دیتی بچتوں کی شے او سوا انرا بات فلا تک دیو من سینون گن منافقان اویا ادس کا حتی ہاجر دین كران الى جذا منافق هجرت في لبارد ديجان تولوا اوكر لذول الاحاد تولوا كران الذين جاد ظهوا كل يوم لا تي وقت ويوجي كل دقيقه ومات ولا تستقيم مرض منهم دون ان يذكروا نزل من دادي الا الذين الا الذين من غرا قلم يسجدون منگ منا من دا, قوم دا, سازو دا, دا یا قوم دے نو کون یوگ سرس نو دکھانا سنیا جب او گرینیا گزلیا کذا منافق فان جاءك والذي جاءك ولم يقابلوا وانتو درجن کئی واحسنوا والبرد له لكم فالسلام الصلح منافق ظاہر نبي اثر او جنة درج کئی او صر هذا الغالي والله وما جعل الذل حق عليه ذليلا وكذا الله لقد قدومنا ذليلا يا وديعون تتجدون بما قد بما آخرین النور نور, نور منافقان ستجیدونا بیاونویں آخرین النور مجیدونا جاؤلی عدلری این یا امنوکم ایلتاؤتنا امن و غاری امن و غاری زان زفار و یا امنو امن و غاری امن و غاری زان زفار اقلو مرزو زفار آوری جنگ اثر میری موری دنوان سے آگشی رو سجد تنک دور تا دنہ وہ یوں کو لے کو ا وای نے دور دل کو عذاب دے یاตะ دین الا یتجدوکم و الا یلقو الیکم السلاما داوتے مہینک ہوئی نئی وہ کلو ہوئی گردان گرد منی سلطنگی سرگردار بند کم ضرور ہوگا وہ دیدینا جن کوئی احتیاط دل لگی جدید کو گم سو احتیاط احتیاط پکڑ داجینا کے ناجائیدہ کار دن میں جن وہ ما کا وما مومی نے لا لا مومی مومی مومی مومی مومی بومی نو مومی لدانی پکا مومی کا لدا پکا مہک مومی مغل پچیم ختر جاجوجی مرد نسکار نام راجو لگی تخاتی پتلے آزاد مرئی تھی مومین ادیت سلو جز مارے ختم ختم جیت ہوئی گزاروں کی باغی طرح اکثر خلب ہوئی کو یہ طرح خلک ہوئی یہ تک آمد ہوئی جی کے پیساب سے کس طرح طرح اکثر الگ نم جی کی صبح بلد قتل خطاو استعمال جا اسباب ہو دیو کو قزن خلا امراض لگے تالا گی ریخ کار لکھو بل شیلی اغب سے اینی ہوئی شو یہ تا قتل خطاو اندھی کی دیت بلد قتل نسیان آئے کیا اسباب مستعمل شی لکسان جیب تماشا پڑا تھا انا سباطا و يطوفا ارودا الى دليل الجيش بيد قس يحيان قتل قتل عماد <تصفيق> شبيب العمد قتل خطا قتل يانوا وشبيب كي عاد ها دي دال شبيب العمد زکار کی صوبہ راکھنا آوی آغی کی نیشتے حدیث کی راجی کہ قتل کی صوبہ راجی مختصاص راکی نیشتے نیشتے باتی آو بازی خلال کوئی کہ اللہ کی احسر آو آغی و جنائی سار مات لیکن اگا دا داخوانا امکڑا مار تیور اگر تمہارا آگا داخوان دلوچ مجھے چلو جی منا لی مومی نے آئی آئی مومی رساس منگل کا آگو پھیرا ری اس مطلب سے جو ستیہ کی مرئے باز آخری او دیت پا ورکای دا غمولی ورطاو دا ہن کو ورطاوی من دیت ناکو آن یزددکو ایرادتو مخیر دے وائن کانا من قومی دا دلاتا یو جرے پرشو وائن کانا من قومی آدووی لکو وہو مومن یو جرے پا خداولگی ہم مومنو حقوبی کافر دا ہم مقبول چکمو دا ہم وقوم قاتلو ففتحير رقابنا ازاد ابو مؤمنا فقط هم تعبدي يا اي مؤمن او من سال لذات فقاتل امرؤ متحير من قبيبك من قوم بين قوم وبين نساق فكان مقتول ودرقوم وبمن سال ومن نقديه المسلمات الى اهلي و جگہ رکھابا زنیا کی روکی بڑی تھی سعوبت من اللہ لامی رفانی اس طرف از اللہ رکھان اللہ علم حکیمہ لے اللہ کو حکمت والا ومائی اکتر شاید و جیمینا نمید متعامی ذن پر خص خوشیزو مدد خدا جہنم دیکھ حاضرین کیا ہمیشہ وہی پڑھی کہ وہ خدی موں غضب جو کرے گی آ رہی پدمانی ولعن و لعنت علی عظیما عذاب رہی اللہ اللہ عذاب کی کی کا قدے محمد کو دا لے دین اصلاح امت جو کرے صلا میں آدھوجی بتا یہ سفر ہوتی آپ اللہ پورا قرآن احتیاط کی ہر سکی بھائی احتیاط کر بتا دو اور خبردار بڑی باجی کی مناسب اور آؤ ذر آؤں آیا لا آئی نو ندی برابر اغنار. لا لائن ترقا ندی برابر اگناس نی نو میمی گیر او رو موتی جو گروی دے روگ اور کے نام سے جہازی سے لائن مونیشر کے موت دے اور والم، اللہ آیو دلی دلی مجاہد کے مالک یہ بجنے ان کے لا يستوي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الذين زل مذيئه في تبييل الله جاهدوا وان كنتم تعطوا على النضال برابر یہ زمانے کلام ختم ہوا বল زل اللہ مجاہدین کا نہ کلام ہے خلق لا یزک یا آیات قرینہ اور وہ کی تفسیر اور میں تفسیر کروں کا برابر جی آگامات اور اس کو برابری کی فصل کی مادہ کا اٹھری سمان لو آگن لاؤتا ہوں جی طرح کرتا ہوں جنک آدر کرتا ہے اس کا دور وہ آیات جدا جدا برابر اغنا سما روح موجاہدی مو کی ناجاہد اللہ وہ زیادہ لگ رہا فرسول اللہ اور مجاہدی اور معلوم اپنا سندھی جہاز کی ناسو کی راجری جو دا دا اللہ درجے عظیم وہ خدے کا محبت سے عزیب کی لی آلود و محبت عظیم کی آئی جو حجیز کی راضی کہ جی رسول اللہ علیہ السلام نے جہاں نوحفظ راضی جیسے مدینہ کی ننیداد خلق تھی جمہن سر برابر دی آوئی اور کم دیران سر شل بذور اللہ المجاہدین انتہاں مواری محن آلال خائدین یہ خائدین امراد بلو ضرر دی نماران دی آغا مکہ خائدین غیر بلو ضرر مکہ خیر بلو ضرر او دنگا خائدین امراد بلو موائی ہو موجائی تین اور سر جن کو والنظر الى وفصل... المجاهدين يا جواد وفضلنا فظان الكلام القديم فضل الله المجاهدين ورضي الله المجاهدين اهل القايدين اه اهل القايدين ابا اجر عظيما غير ان ترى دار مكربينا دار يا اخي هو مدلگی اول کھائی مراد نہر بھی مران کا آیا یہ آیا اوق کا دی مانا یو یعنی کلا نواز اللہ الحسنہ ساو مدعا یا داری را درجات لہم درجات بقول درجید من الدرجات اللہ ومثلت بسیط ورحمت میرا بانی لہ وکانا اللہ وغفور رائما بھی اللہ ببنج میرا بانی ان الَّذِينَ بِسَكَ آقَلَقْتَ وَبَّاوْمَ الْمَلَائِبَتِ چن خبزدین وحنہ او روح ہوتا جب اللہ ظالمیان کو دے کہ زیاتے گجے پزان شیخ کی گدہ کو قالو پر کیورت کی نہ کون تم تسکی ملا تا بیان تو تین نہ کہو رد شیخ نہ کہو یہ حال نہ تھے ان الذين توفاهم الملائکہ اخرن کے شب ظالمیان کو دے جو ظلم کئی پر بردا مقال پر کیورت ہوئی کی نہ کون تم صحاحت تا بیان ولی نہ فقالوا ان كنا مستذين لنجيء موي او اعذكم دول قوم خلاف قلنا مستذين فلاوا فقالوا فإذ لم تعلم كن عبد الله واجأ كان لو خدای مزجار غنوا فتهاجموا في اجقابك يوت تيکری کے ہر فلک میں وہ کے دے چلے گا کی نمبر بھی رہے ہیں جی سوبی نمبر پورے بدل رہی ہے لكننا خلصنا لا يستطيعون حيلة جسا قدر الذي جعله آوه أولا يعتدون سميلة عنه من الارض وطور وأولئك دامر أزالله نذر جعله أي عفوانه عفو قدودا ودعن الله عفوان غفورا اللهم أتعونك غفوبكم لك نذنعش مورا گمنگ رنم ادبی تو, تو راغم کا کروائی خدای باطل عزاج ذریعہ ورکی دشمن کو دوائی کردائی دشمن بطیری مراغمان کثیران جن مزنہ دیر وزاستان کفران گیانی ومن یق رسر جووت ملکی دید اکھل قور مہاجران اللہ خدای دا ورسولی سمجد رکول موت یا یہ حاسوں سے خزمان مر وقت وقا جوالاللہ سبر کے بتا گرو تو سفر رہا جی نا دشمنا ویزا کون تھا را گرا جم لے جماج خدائی ہوئی ویزا کون ترجیح اگر جانی وزلی بڑا من بندری یوٹل بنتے یوٹل مودری کی یو یو مانس کم وزلی اوپک مشین وَيَذَا تَجَدَّدُ كَرَتِقُ يَوْرَكَ وَيَكُونُ شِبذٌ هُمَارِقُ نُصُ دَاجِينَ خَلْقُكُمْ وَمُنْقُبُ يَوْرَكَ لِمَا نَرَى مُدَاخَلَتْ وَلَا جُنُبَ اَذْ مُورْجِينَ وَكَانَ رَاجِكُ كَتِبُونِ دَبَسِ بُمْدِي وَالسَّائِرَاجِ دَايِمًا صُنَارَ لَا ڈرم کو سلام ہوتا ڈرائی جنگل ڈال کا جاؤ بہو بیچنگ سامان کم ساز میرے پاس سامان کیونکہ ہمل بلانا جن لگ جی گئی پر مالی گرا بور پے مانی کے سفر گنا بتا دو میری تکلیف بار تو جان جائے کی آنسا و ادرا او او ضرے تک وہانی تھی ان اللہ دل کا بھی اللہ سے موینہ کے مہنے کو مہنگا گیتا بن مزا وقت طرح ای کی سوچتے گری ولا دوں کی مسل دے گئے کاغذ ان تروں کو یہ درد کی زخمی ہے لیکن شہادت ہوئے امید نے کہ اللہ کو حکمت والا تو ملک پتھو ملک جا اللہ قانون جاری کا ملک پتھ پاکستان ہندوستان میں جدا جو پاکستان کی جو قرآن جاری کا جاری کا وہ جاری کی یہ دلک میں ولا تكن مكار للقائين مجرمان خسيما لجاعترد لجاعترد لجاعترد لجاعترد اللحة. ان ربنا خصيما ججلمات يغان بلدت ترزت جريم متوا وثلاق بالله ا ترى الله ان الله كان غورا ايما الله بطن ولا تجادل ولا تجادل اجلم متوا الذين دربجان يقضاني يا هو نقصان کیا یولید قل گنا جواب سفائی میں بیاں ذاك الله لا يحب محادثه من ذا رجا ذكر كانوا اولا يا رب يا نبي او يا نبي الذي الله في عظيم الغنغر او دي دي. او عظيم یا زقوم ذات ودی من النذیر من اللہ جرم کڈے بلائی کڈے دا وہ تو خدای ناز من اللہ اوہ ہو ماہم کی پے تم کلہ پتری ما باقو لا يردوا دین نا وکان ان راہ بما یعملو نمضیتا اجل اللہ گا کر ربلکے ہاں خبردار کھال بلتا تو ہاں اولائی رضی سبیری سرکے یا دلتوں جگڑکوڑی حرم سرکتوں پر حیاتی دنیا ومائن جادل تو پچھ جگڑکوڑی جادلات رحم دلوتر بیوم القیامتی امائن یکون علیک وقیدہ تاؤزلللہی من الشریف ومدوجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انظلنا الیک الكتاب بالحق لتاعتم ہر مضبوطی سورتر سوارا سرا فارک آم کے نگر اور دریا یاتنوں کے زجروں سے ایمان والا پگا یاتریوں کے زجر سے منا کا دو کے زجر سے اہمیت کتاب کا سکے ان مینکشمر پدی کی نہ آیا سن کے پتا ہوتا گور منا ہوا سنا باور ہے سکے زجروں مناظر ہوتا بدر میں سکے کھایا تھی منافل کا زج آؤثر کی دولت کھایا تھی تو و پتا ہوتا ہے ور سر یہ آتم حکم ہر کلاسا یہ حکم ملک کی جاندہ قانون جاری کردہ حکم کو چڑھا دلنا کل کتاب نازل کو ممکن بلحب کے کو پورا بیان کراور نہ ہو تب یہ سلاؤ کے بمین سفر دح کوما کین اللہ یما ہارا ک اللہ یہ زلو کی پنچ کل کو اللہ یا اللہ تقوا کرے سادا علم مطابق قران مطابق یہ زلو ولا قتل الخائنین خسیما او مکہ کا مجسمان طرف نسی من جاب کے سفائی کروں کے خصوصی ری باہم آگ لکا دادا یوزر پٹرپر گڑ گیا گڑھی جو کرا متو مرد یو دی ہماندی کو سکھا کو کشمیر تو عاما نتی پتنگوں کو انکاروں کو نہیں خبر تالا جی جو اڑو دا فلاہ اللگ لگلی ادھل یهودی کو رب ہوئی شے پیدا جد یهودی کر رہا تو اماوی دا خطا رہا کرتے آخری جڑیاں ماں کر رہا کرتا امانت کو تو ظلوم نے خبر نبی علیہ السلام نے غراب نبی علیہ السلام عالم و غیب بن دے نبی علیہ السلام کو خیال دے تو قسم کر وہی کر دے نبی سلام کے داخلہ کریے راش پاکستہ کردہ مسلم دے یہ سڑی روز کو दाहिने तरफ न कब्र इजाजत सफाई खोल दाहिने पाटा प्रेमजी इनकी पैगंबर का अल्लाह ही बुला सबुल नसाईना मके जदे मुजरे मान कर अपना खसीमा जगलमा जे या वो जो सफाई मका अवसगिर अल्लाह बखना वाला رکی نہ واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما يا الله بقنني ربا ولا تجادل عن الذين يطعنون ظهور ولا تجادل جواب قوال بثمرا الذين ذات طرفذا خطنا يطعنون جنوكا كيا جويري برغاننا نقصان کیا جول لے ان اللہ بے شکا خدا حکومت اللہ مین نے کئی دکھا کر ان کے دالا جی تھے عواظین او مجرینی بیان حاقع نہیں کرے یا گئی من یس سکونا دونرے گلا چت ماں پاگے. لائے دوسری آو ملان دی کہ حق اللہ اناجا ہوا دیدی وہ وہما خدای زکر مایت تو خدای دذکر یا تھا لفظ متصابہات نبی متشابہات ان قرآن یہ نہیں کہ او حق لا مایت کا لتے وہ منجانی تو حقیقت نہیں ہے یا والاقول یا مصری دعاؤں کے وہما ہو اللہ نو سر پیٹے بارم پیٹی بار پیٹی بار داو دولہ ملو نہ موبیت اویا باغ گاڑوں کی روک موبی گرا جھون گیری ہاں تم ہاں خبردار تم ہاں چالکڑا رہے سوپ کے دیکھی آنے ددو ترف نا وکیل يَعْمَلْ چاچ امر کو یعنی ددو مرغجہ اکڑا ومیاملو مرگزا میں سہو یا بخنا اللہ یجید اللہ اللہ ببورحیم ببن کے میرا بان بم چاجو کو اسمن گنا بہ ان سزادی گنا الگان کسلو کو وقان اللہ, اللہ کو لو لو و علیمن عکیما اب اللہ پکمت والا ومئی یک چاجو کو جو آیس من یا بکترے سر بڑی ان پاپ کرے دور کا من سوئر بلی ان دیکھ ملا ندی بہت نند من می نا سرگن ولولہ فضل کا اللہ کہ ہمرا تا مان جا لا فزر الرحم مستاخ يخ نو تا منی دی قلوب چل یہ سرر اور لاتے جو تا منی غلط ہو یا ما یذلون او نو کہا کہ جو الا گزهم من غر نقم والجنبالقنا وما يذلونك من شيء آو دا دا جو اللہ دا حق بیان حق آو بڑا مڑتے جملہ کی واحل پاپ دے اللہ ملا ہو مجر کی کی کو مہاراج کا نارما ادا جمع کو ہلکی ویوسار کے اوپر ہوا ہلکی ٹور منی پور داد کتاب ن شرکنا پو کرا کی پوری کون لم کام کا لا سلا مان مانا شرما مرکڑی بلی جواب لا گہرا جی پٹیرو مشوروں کی تھر جی برابر یا جرک بیا نے گئی یا جو جو بیا نے جاگو کے خلفی مشورہ جاگو جھوٹ جاڑے گئے وہ میل <سؤال> چاجو کو دائس لاکھ اللہ ناتھ ابتقام ہوگی تاما دا جن حجر حجر کو اور تا اللہ اس کے بعد پیغام بھرتا وہ رسوی وہ تمام زندگی احکام شی آو دے دے رسو خلاف گئی برنا دی معننہ پورا قیدادار ہے کہ مشقت کے بارے او قومجی دا کہ مبدا ال تصحون تکا شے و زرتہو جاهلا دا کرے ما و ہےو جاهلن پتہ ہے کہ جاہل ہو نتقد و ولو ال جہالت کی گئی جاہل اگرت کی یہ صحابہ کو جہاد دیا یہ جوج مجھے اون دے مدلل ایک جائیدن دا اگر ایلت بزر ضربته ضربته قاتباں دا کرے پاور ہین بتا کے کی جیتے قاتبو غلط ذکر ہی یہ پہلی کول غلط ہوگو یہ مددی وجہ ہوگو مشتقی معنی کی حکم کیجئے جاگا مشتقی جاگا مشتقی جاگا اگا علیت کی جا پارد دا مستقیل روان صدا قلق خیر زمین المومنین بید آغالاری شاگست و مومنان و قرانا بیمان ایاد اللکی <تصفيق> آوے کامل نہ مرابہ سہابنا سہابم لارو کر رد <سؤال> شک <يَشَاعًا> دی. مشرق کے ان الله <سؤال> لا يضر يذكرك بي يقين الله بغننك يشرك بجلالنا ترى شر خداینہ کو بغیر ثوابی هو يذل بعض ذلك لمن شاء ابقى الله ربنا وناجنا وناجشواد شت ندی وار جعل لمن شاء ظلالم باینا اللہ فَقَدْ قُلنا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ها الله کی تعظیمات کے فرض ہیں آیاتِ اطیشدم اطیشند کا قسم کھا لے خب إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْجَلُ أَجَلَ كُلِّ ذِي كِتَابٍ وَيَقْرَأُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ ضَلَّ ضَلَالًا قردہ کے ساتھ مسئلے ہیں ہم پہتہ نہیں ضرائع اس منحلیما آو دن لگی وقت وقت اللہ ظلالاں قائدہ دیہوونی دی شرک کے دی دی دی. دی لئے جا دو وجر اکتران ہے اکتران آو دو موسیق مجھے موسیق کو جاہد وجر ظلالت مجھے حیاتہ گوڑا جی ع بدنام نبلی مشکلات اللہ اند ہی اللہ عل منگ رامت کئی دو بکڑوں دکھی بکرو ضلع دکھی انعد انداز نمراد اموات کتنی کثیر ہوئی اموات انداز سمراٹ اموات آؤ ہلاسا منگل اموات آؤ هم المؤمنين وهي إناث آغا آل جاتوا روح دلانشي جرد جسد فاتش آغا جو سب إلى روحا إلا أمواتا منغر ملي بعض خلقه لإناثان امراض ترقونه دي أو بعضوه مراض لدينا غتان دي بعضوه مراض لدينا سنم آه. آغا آغا غتان آغا ہموار حضیت اپنیاز ولی وی یودہ جی وزی کہ دو بداخل معبودان خیستہ رہے سروع اتین بہت نوع جو او خیخی جانی زنانہ و ملی حقہ ورزوات نشکل میں زنانہ جی اللہ نرسا عوض البدی کی انہیں تذریر دور مشرق تھے مشرق پہ زنانہ اولا فیسن اور کولا زنانہ پہے ہو بقیان چانے گرل ایخان سولا غفتن پہے کور اللہ وی تا دور پہنی اس نا غزورہ ربا سب سے اللہ اینہ آسا اگرین اینہ آسا ولی ہوئی ذکر مشرق معبود نمدون اللہ لال منا لال مناسا مراد آپ لائنا مرادا منسی کے بڑی سورج زخروخا سورت زخروخی اللہ کی آیات سے ملزم سے بارہ اور سورت کے آیات آیا تھے لطم و چارو ملائے کتل دلونے باب رحمان اگر مجھے کان پڑی سے اگ پڑی چیز ملی مہربان بات اینا سن جین گئے جنہ گئے جو آگے سے جن گئی ڈر کی ترجمہ ساتھ گرا نرام مدد گئی کو چھان وقت نندو نہیں دکھائے ہلائی مگر آگی برارو ہاں آپ مگر مو شیان شکانت تو کتلا شیتان مریدا مگر مری سرکاش دشیان کئی موشان دش کے علا چیت مریدا شیتان بل سکی آ سو کوئی نہ دوران شیتان عبادت کے ہر محبوب مندور پیران کے ہر محبوب مل گورا جی دور شیتانے والے نہ ہوئی اور شیتان بھی آؤ نکی دے ہی شیتانا شیتان مریدا خدا شیطان پلا کو نظیب مفروزہ مقروضہ مکرا گرا سو را شیطان اللہ پلا شیتان چلو سوئی خدائی نہ تو آیا کے سورج راتم دو سورج کاشان کو پوچھ لے گی نا تم بل ناچی یا برا سمجھا تمہارا شیطان اللہ کی سوئی کر ایا تو گوش بینن گو کالا ار اے کا خبر دار کو دا ہا دل دجی کرن کا علی لا انا قن الایوم یی ای اخلاات تا قیامت پورے جواندی اپریو کم لاق تن کنا ذی یا تاو الا گن کا دل ادم جان وا لبرا تن تور بوز تبا کون پھید مے سنا ندل لك لقد تخذن من عبادك نسوبا مفروضا مفروضا جدا يامفروضا مقرد ولأو ذلنهم أخامتنا بذارهم جعثم الوعد ذلك حرية تحرية الزناتنا شئس باعدا ولأو ذلنهم عرمدو ولأو مني أنهم حظبتوا تاهمية لكم شبتون ويتون چار پیا بتات چار پان گئی کون جاؤ جاؤ بابا گنگ رکھ باز میں کم کتا مند ہو سو سبا ہے خدائی پیدائشے آور کیسان جنگ یہ جو کرا سا سفا چی اور دلہ دوہ تلشی اوری کا جی مان جی دی کیا پو تیرا مر سنا تی دیوے تبو 25 اللہ الرحمۃ نورے یولو یا صد کہ حضرت جی کی خیر کما سوم رکھا ہونا جی کی خیر کما سوم رکھنا شیخ مال تمو کو مسر راضی مستل کیلے نا وہاں جیسے بی جی دل دل دنیا کی دنیا. با بلا بھائی دن بھائی ہوں گی ڈی لگئی تھی پاکستان کی رسول نبی علیہ السلامی ویلک و مرآ من امرہ بحالہ رئیسا اللہ علیہ وسلم کتا جلدہ تجاب روندے لیکن پیغامبہ بھی خیلے جائے بھی دارے اگر مرد خاسب مرد میں میں بتا کوئی نہیں ہے آو اللہ فلق اللہ ابھی اللہ نمرہ دین گار گا گرہ حضیث کے راہی کل مغرمدین مولد و علا قدرت اسلام ہر بڑی اسلامی بدل کنگ پیدا سے اللہ سے بدل اور اللہ سنگھ بدل نکل کھو چرکے گڑکے اور ملا یہ نکل کل و محنت کا شیت جیونا چاہان ولی عمل کافر دیکھی گیرے گے یہ کوئی قوی بدی کی دیا بدد بدھوکارے ہوں اور گیرو کو کرے دیا جی کیوں یا زاورتے زکر کے کافر بھی اور یہ کافر جس پیغمبر کی سنت کو بدن پیغمبر یہ ہانات بکوارے کے سنت ڈاکو کرے یا یوم وہ یوم مادی ماکے میرا یوم کتاب کی بولا ہے میرے نے تکفی اثر پر اگئی بولا ہے و تمنگے ہے فکو اول مہیتا ولدینا ارکان دام سلام ہاتھ تیزرا لینی متری گئی لکی مور گور گورن کی بڑی منگ نہ خدائی ہوئی نہ دا جزا لی تبیامانی کو نہ دا جزا اور سزا بھی مانی کو متابت مینارو جنت ازو مطابق ندی. ولا امانی عالم کتاب انداز راب آل میں امل جا جا امر خوش انبت بدلوری کی ولا نسانی چڑھے گی امرا کے سزائی خدا چلا دور دوڑ گئی وہ میں سوال آچو نیب کا مین سکڑ نہ معلوم کے ہوا ہوا اُس کہ اعمال ایمان پر احمد ایمان نیچتے ایمان. ایمان, ایمان یو جدا مل پہ دوسرے کی واج دے تمام وطن کی اور ہرا ہوئی نی رن پنکدار کی کیا چیز کے ابراہیم ابراہیم کے خلیدی رلی لو کم تن خریدا رسولہ گما جانا خرید خریدا خالص راسدار لو کم تن خریدا کما جانا دوست خریدا ماں باپ ابو بکر خرید دوست راسدار کر دو پھر اسلام ابو بکر بنا روزے پھر اسلام کے یعنی خبر کیا خود سران کے خود انسانی محبت, محبت مطلب دنیا ان جما ہوتا ہے سامان میری ہزن لےپل پی نکلتے باڑی کا سرے دا ترینی داوت کا غلب مار ورشو اپل پر غیر غریب دی اگا با خلق سنگو دی ناغلوری او آغاز او خود کی آغاز نا آغاز گواندی خراب شو دکت گواہ دکی نتامان نیشتے کنے شیل گواہ دیا آوری نیبی آبا کے دی اپا با دوالکا و آغانی بی نپدی باندی دا خلق حقوق آغاز بشن شاوی دا پیغامبر سنت تین آسان شیرے جب کے بڑے سب تانبرا بندہ کپار دفو کے تانبا تپوس گئی کھلک کبار سے وہ سب نا کام کو اللہ کوئی تاز تھا ماں جہاں جزو دیکھی کی ہر ایک کو بتاسو پھر کتابیں کو قرآن کی ہر ایک کو کتابیں کو قرآن کی وپارا د یا کویا گنکنا کو جن کو تھا ماں ماں کو اورا مطلب جایا تھا لکا نیم مال دے لو کو مال با مال پورتا راشی جنہی پا جنہی راشی اس دے اور بھی کھلا نو قرآن آگا جکر کئی ہاں اوری کچھلی دو داور نکم نو دا جنہی پورتا کئی نو دید روز نکا کئی ہاں ایتامن نزال لاتی لاتو تونہ انہا جنہ اور قویدی قلد مہا کتب اللہ علاہم جتولکم حسم و برشیرہ قورتا نوار کئی اللہ تین مستور گے بچوں گی اگر میرا اگر بازی آو نقلو اللہ لوچی مو دے گئے سمالی اللہ کا مار د رکھ منن دا قاول درا باسی جما را فلپد مال کے پلان کے کا او کوٹھرا کا زبا کے در و یمرا تون یو قدا قافت یریبی میں پالیا در فل قاول وجودن و سرکٹائی جدی کو صبا مال کی او جارا زن یا جما کر و پلتا بلا صدا کے محبت کے نفلا جنہ نے ما نچر گنا پسکتی فلقاً أن يصلحاً أن يصلحاً جو بينا صلحاً بيناهما ومن خذتاً صلحاً صلحاً هذه هي أخير ورقية تخبئ أولاً سرحو سلحاً شهرون غرداً وأعضر سلان مضوء وعذر شبدي نفسنا أشرحاً بخلطاً نفس كلنا نتعلم شاء الله ما أعلم بلده وإن أو قطابوا بدیرا باقاعن خبردار ولنچوانے چرتوانے کوشش کرو کوشیش نہ محبت کی اور محبت کی جان کرے رسول اللہ علیہ السلام نہ خدا کے نام اور رسول اللہ سلام تو کم محبت کو مل مہینہ محبت محبت وقت مری یو محبت ایو محبتی طبعی طبعی محبت محبت انسان کو اختیار کے نیو ذرا محبت رکھن محبت رکھنسان کو اختیار کے نرے بجے لالی محبت بان سامن انا رای کپری افضی دوار اللہ دی یو تاننا پکراوکا دوار اللہ یو قسم کیزار وقتا دوار اللہ یو قسم خوراک ورکوا دوار اللہ یو قسم کیے ورکوا دوار اللہ یو جاند خبری صحبت خوا داستا ہے اس کی آئی شدو کدری کتا پلا تے دل. گئے دلہ کل مین دل. یعی پورا اوتے دل بامل دل دلہ کسی کمتا ہتھیار دے آئی ہتھیار مند محبت تعلق کا یو کا دیتا دیں چلو جی قتا ضرورہ کہلے گل مال لگ دایو بریل پہشان مولا کیو ون ون لگد ون دیدت بنچو گندی جان چکر لگی دیرے دم کیتے گے دیل تے ائی کیڑا خطا دی ون یعنی دل کا پلان کی جس ون یا نے پرن لگی تے نے کٹا لگی دل نہ خدا کرے ا نہیں کرے او شرم نیل کر کہ تو قدائب کو یہ شرم نہیں ہے شرم نہیں ہے یہاں پر باندھے تو زمان دبو غیرت ہے اوری وَلَمْ تَزَّقْرَ تَسِیجِ وَإِن تَفَرَّقَ وَإِن يَتَفَرَّقَ وَإِن تُزْلِحُوكُ جَرِتَاتُ سُّلْحَوكَئِ اوری او ظلم نظام بچ گئ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَسُولَ الرَّحِمَانِ یہ اللَّبَ خُون میرے باندھ بخاً جی جی جی وقان اللہ جانا اللہ فراہم والا حکم کر تفری گئے دارنا ظلم نئے خدوان کہیا کوف اللہ ظلم ن جان بت گئے حکوان نظام بت گئے وہ تک گور اکتاظ انکارو کرتا اللہ کا فرکونا انکارو کے دل اطلاق ماں دری فائننللہ یقین خاص اللہ لگا تا جدازی ما بل <سؤال> سماواتی وما بل آرزو اسمانو مزمکو ورک وردت رہتا بدا دی وکان اللہ نبغی غنی ینا اللہ غنی مطلق تے غنی مطلق تے بھی حجت دے حمیر سائر شویر داسمان پریشتی سائی بلا جی اللہ کی خاص الله پھر اللہ وکیل سوکھتے اللہ اللہ دبت نیندو نی وکیلا اللہ دبت ہر نیند نی وکیلا یعنی بابا جب سبھی مار دے جس کی مار دے دوسری ذیم نظر بوستان بابائی ہرسا او خواری خدای تازبہ اللہ کی ایوہا نازے اے و یادی بھی آخری نور پر آوری تازبہ ملکی اے پاکستان کو جودہو تو خدای تازبہ دار مجھے خدای پر ملکی رکب کی, کی اور نور پیدا کی اوہ کان اللہ علیہ سالکہ قدیرا عزی اللہ ساتھ قورو قولو پر آوری سود نور قدیرا خدرت والے من کانے یوریدو سوابت دنیا فعند اللہ سوابت دنیا والا آخرہ جیسے کی حسن کی یہ تو سب کہتا ہے گوڑا من کانا یوری رو ثوابت دنیا بائندل ضوابط دنیا من کانا یوری رو ثوابت دنیا کا من کانا ثوابت دنیا والا آرام کا ثوابت دنیا والا تو دنیا چڑی یا آئیو حل آمنو اے دِن والو یا آمنو اے دیکھی مان والے کو نو شہید حوانی شی دھیر مضبوط بلکہ کوئی یہ مان والے حوانی شہ مضبوط پتوٹی بلکہ آلو کو ڈھیر مضبوط اترے گئے نوازل سلام سنکام گری دامت کا چڑی یہ متون ابشی نا مطلب ڈالے گا یہ زمانہ رہا تم کے لگ تھے جب پیغام پر سنک نہ صرف پیغام پر سنت کرنا لڑنے گا کو سوہدا شاہی بیا نی علی اللہ سہدا علّہ شاہی بیا نی جیندا اللہ ولا اگر سیدھا بیان بتا تو یہ بتا رہے تاکہ گوائی سے کرار ہوگا گنا دے ولاؤ اللہ انکو سکم اویو والدے مہام کے نقصان دے گوائی کیوں کا رما پلا کی دادی دے زماں پلار کی شیرک دے زما درو مشرق دے آگے شیر دے گواہوں کا ولا انکوش کم اویز والدے <سؤال> بڑا صفائی گوئی کے باقی برا ایہ کن بقیرن تو گواہ، گواہی بیان اس میں گوائی کم جب مارا جسے مسود نہ جتنی سی ری پلانا خدائی نیے دوار کبھی فقیر مانگ تو خدائی کی آو دا اپل نو خدای بزر ہے. او امر بن مارو نہ مرنی سے اب امر بارو کی یہی گم کرو غنی اپ مانا ہی فکیل گوئی کوکیلے پاس میں تک کا مانا تھا پڑا دوا تا دے نکل پاس پل نشی دلو شاول دلو جو چریتا اس لگی بیا نے جب جڑی یعنی دا جب ہم گوائی گئے سکون کی سب میں نکو نیک میلہ کر کبھی یقینی اللہ دے سے بردار قرآن کیا تھا یا بہادری کی زروڑا مقاصد آ من جی یا جی. جو جرے جی یا دا آم ایمان والا یا من پلیمان والا آمن دان راؤ جی. آیا لا تعقید. من والا لو آلکش بللہ آسوری اول کتا بلدی نظر سی ایماندار بالدا توحید رزدی ولی پاغ کتاب رسولی جناز محمد کتابوں محاجی باب تو منا کہ منافقان چلو جی ان اللہی <سؤال> نا دے چکا خلق آمن ایمان را ورکو موسی علیہ السلام سم کبرو نبیا کافرکو پر عبادت تسخی سم آمنو بیا ایمان را ورکو موسی علیہ السلام سم کبرو بیا کافرکو پر عصر علیہ السلام سم ازباد حکوبرہ بیا زیادک حکوبرد محمد علیہ السلام مینکارو کو ہاں لن کی بمزار کی بمزاری نہ مزارے مانا باضی منسی کا نقد ہوئے کا نقد ہو اوچہ کل اکھا ممزو جئی نبیہ باپر امان ہے دلکی دل لم یکن اللہ مفرد نہ لم یکن اللہ شرین اللہ لم یکن اللہ شرین اللہ, اللہ لی اخبر اللہم کہ ولا لیہ دیہم یا اخیروں سے سبیراً اگر خود خود نہیں جیت حکم دقت ہو رہی ہے مناس گم دے گی دا میری ان محبت مومین کا مومن محبت کافر کیر محبت کے دا, دا سوکھ دے اللہ اکبار عزت کاگر عزت آوے، امریکی شراب نہ دو عزت دودھ لٹا عزت بڑا جمیا عزت کیا جمیا واحز اللہ کرے وقت نزلہ علیہ الكتاب کتاب تاکے کرے اللہ وقت نزلہ علیہ اور گرے اللہ خبر اللہ پ کتاب ریمانو کتاب سے نیا نیا سے رکھو دو رکھو سے پورا تین خبر دو طرح کی نئے نندا جب سو کے دلال سے میرے جب سو کسی کا اور وہ بدکاروں کیسی کا انکم اذا مسرو خون کتروئی انکم وہ اذا مسرو خون انکم وہ اذا مسرو خون تاسو بدغو باندې আই ইনকম اذا مسرو خون تاسو বা গউ باندې আই কত কত দুরা কে না যায়ন্দু দুrump পাতা দি تاسو গদিয়া যও দা রিুনা টু লও চানি ছয়ে ইনকম بزوسم آیا سرو کے ما جی آئے بزوسم آیا کے اللہ کا کوئی کتوں پریشان جاغ میا کے میاضی جی مجھے میرا اللہ کی راضی کہ نہ چلو جیسن کتاب تم آیا بھلا تک جان میں جمیان کو منافع تم کا کافی دے باغ بھائی ہو جی کی اللہ الذین منافسانہ کری یا طرف بسور انتظار کی تم سب مین انتظار کی جمع من نظیبی قابل حفاظت مومنانوں ونمناکون ہم انتاثنوئے بچکل من المومنان مومنین لیکن منافق پینا دیندی ہر او سبب مخلقے فاللہو یحبنو اللہ بیسلو کی پینا کم پیمنددو کی یوم قیامہ سی پوردر قیامات ولن یجعل اللہ حشیل کر دی اللہ خابران را علی مومنین سبیلا افضلیت او هو قادعهم قرماكي من گير سيون نا پر جام کرے شي نمندا مستنی مناہہ پر مکھ نے جدا يقادعون اللہ كفجال ذا او هو لا قادع تزاد دوکی بول دولا دو میں پر دوکی ور کی و اذا امن گرج پاذی منافقان کی رسالات ایمان تک ارادت ایمان تک مقام و منافق کے ماننے اندا دا را سے روح نے روح نے دا وی الگ کے اور بزرگ ذرا قبر کی دیرا ذرا اوہ ذرا پورا تو اما نہ اور جی یہ والدین ہے یہ سا سویا تو دادی سے کہیں چیا آے سانوں دے تے پجو کٹا لامی باڑے کتنہ جینٹلا امی اللہ روزہ رن آتے رنگان کی روز روز کی ماندال <سؤال> کا آ گئی کے دکاندار چلو آؤ کو منگل <تصح> بین مذبزی نب بین مذبط کا عروس مزبزتی نب نظالک مسرد کی لاحا لا منسری و رائے اول کا بھی کخلی کی دہلی محمد اب اسکل کا بھی منسے منسے یا میریستان مسلمان اللہ ایسا <تصفيق> دکان <تصفيق> اج آنی پتوبکی ہو مو. مولا پطوبک مگر آ سلط دھابو چراؤ کے پری کو امل بت یہ راجی پر دابو رو گر دی اول عملی درستو دو سناتا دو قرآن صراح اوہا تظمون اللہ من قلول اللہ و قولد اللہ فکتا با عملی درستو اوہا افلتو کے دینہ و قلدین للہ اللہ را نبا اولائک اذا خلق محل مومینین لبری مومینان سری اوہا تاو بہنود اللہ و مومینین حضرت جوار بکی اللہ مومینان را عجرن عزیما حجر وید ما یفعل اللہ بی عذابکم شکر تمہا منتو داما فما یفعلو کی ناد آؤں استف دے میم منا کر ملا سکا ل م و خدائی یہ تو خبر ہے ندی پت بدگڑا یعنی تا عذاب نرا اللہ داضرا کے آزادی کو آزاد ملا کئی داسور اللہ کی شکرن آجیماں آجی اللہ شا بدلور تم کیا آجی منت لا يُحِبُّ اللَّهُ الْلَحَرَبِ السُّوِي مِنَ الْقُولِ إِلَّا مَنْ ظُلِمِ حیاتف الرجی عام خلق رجی مانا کی لَا يُحِبُّ اللَّهُ مُحَبَّتْ مُسَعَتِي اللَّهُ عَلْجَهِ قَطَعُ مِنَسْ لِسُّوِي کانسل جی اللَّهُ مُحَبَّتْ مُسَعَتِي تِي بیان دیتی جلے توحید بیان قرور ہے رَبْ د مناب من ادرکی زمانا گوا تبصیل اصل کی نقل بار پو لے دے سیری لا پطن پطن اللہ القول پینا اللہ جو سو نشر کوئی اللہ پسند گئی لاحب اللہ پسند الله اللہ الجارف نظول جسوری پلیمی من القول کو منظور مع منگ راجا کپاگ من ضلع علا منظورا گری سورج نہ سورج نہل آیا اور سورج نہل من کا برتنی من کا شبق عم بڑھ سوکھ کا گیسی جلا ہلا من کو خلگو مطمئن ہلا منا ہوا چکے و وقت سوجاو مطمئن بریم آؤ اصل کی کا جلدی اللہ بللہ ایمانی من خبر ہونا سیری وقت گسو ایسا جان پر اگر چلے انیز shakeیر رائع کیلیں میرے گھراد کنیز میںیا جوفر ایک میکرین سوالی پھر اگر خ climb see we کрасی رو 이�گیر کروما پطر کما آرکا ناو کلمہ تعدیی توکر خفل قسمت اس میں تدمین کرنیا قلی کی مقابل لیکن disکر قسمت اس کے لیمانی لا نفسن کیں اللہ پاک الجارق لقذل بستوری وتجنير جسم من الق الا من زما منغرا تقب ذات گرا اوا الا من تها کریمت کوڑ کو کو کو موکرا ہ کرے مو کے زور اللہ سمین علیم کے عالم القادر ہے اگر انت بدو خیر انت بدو انت تو سر گندے مجھے تو وقت ایک راہ کی سرگند تو سرگند اکرا کی رن کری مجھے توڑی او تو یا پٹکے کری مجھے توڑی تو وقت اکرا کی آؤ یا مکوڑا وے ہاں تو ان نکلی کے شیر نا وقت ایکرا کی اللہ کہنا ابو القدیرا وقت ایکرا میں دی توحید کا ہوئی کہ مرشد اعلی درجہ شری استاد ان اگے دعو کلمہ شرک اٹھے نہیں گئے مست نوا مرشد شهید خدامیاں کے جملہ او تو جب تعالی کلمہ پڑھویا اوی لگی لگیا گو سا لدی نہ جن کام بیا وے گیوں جی نظر پھر او ندی نا کدان جانا بھر لائن بکائے اولا بہنا کے دے ایمان ہاں یوتم چلے ولی اقدم امام ادریس السلام اولایک دا کلا دوک یوتی ہمو حضورم دا کلا کماور پکیدوتا الوت پکیدوتا اجنا اللہ غفور الرحیم دی اللہ پونج میرا پاں استاذردی اہل کتاب دا دا ما زجر منافقان تو ولح حياتین کی ولح اشپ دلی شو اسو کتاب دا مسیا ایسا کی نہ مناسب یہ الکا پوچھتے پدو من کتاب جن سماج سے پڑھے دو دا, دا سکت پوستا کتاب ابھی ذو قَضَارُ وَتَفَكَّرُوا جُمُعَةَ الصَّلَاةِ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ جَاءَ هِيَ قَوْلُ دِينَا وَسَوْفَ وَقَالُوا أَيْنَ الْوَاجِرُ فَمَنْ ذَلِكَ يَأْتِي لِيَذْكَرَهُ يُقَارَنُهُ بِالْمُخَايَقَةِ وَهُوَ فِي ذُلِّ الْعَذَابِ بِالظُّلْمِ وَقَدْ بُذُلَ لَهُ ثُمَّ تَكَاذُلَ إِذَا دَعَوْنَا إِلَى الْمَعْبُودِ مِنْ بَعْدِ ذَا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ بَيْنَنَا فَتَرَكُوا كِذَابَ الْيَوْمِ ذَلِكَ لَيَأْتِي می نو مثال سلطان مدیعہ سلطان یامراج سلطان تھی ورقانا اجتنا من خوفا من اپنا تجاری و اطورا کردتو ایمیتا کی فسببت ما سولو دفع و ادولارا اوہ قلنا ہوئی من لهم دو, دو دا اصول البابا تمشے دروازی تجماتا سوشیتان فتا برا رائے اوہ قلنا ہوئی من لهم دو دلات حسدو دیجاواتو کوئی تزبتی پوزرکاری واقلنا خسی و مؤمنون دفع نمیزاکن سریزا و آدم راکھا و بیمانا قبیهما فسببت ما سولو دیهودو امیتا قول <سؤال> رب حقام لقدائی اللہ ترکم و آزا و مات اکلا اوہ کبھرین فسابق بیروفتتو بی آیات اللہ دیاتم و قسرین فسابق بوجدتو انبیاء ربی غیر حقیم دریتا جرمنا اوہ کبھرین فسابق بینارتو قلوبنا خلق ملنفیدو جیب بلتبا اللہ سنونا دیکھ بلتبا اللہ بلتبا اللہ اللہ منگ لگتا ہے اسے پیسام اسے نوت نئے گھن خدشے گی اور سلمان خدے اور پتی جی وَبِقَوْمِهِمْ بَذَرَ كَذِبَهُ وَقَوْلِهِمْ كَذِبَ يَنَادَوْنَ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا بُهْتَانَ مَرْيَمَ بُهْتَانُهُ أَهَوَأَلِ مَرْيَمَ مَن يَنَادَوْا ائی ہوئی لو سو پیا لاک بھا پہ وہ تھا بند ہو دو بجے اللہ جیل ڈاورے کو آسمان جو آپ کو دو برجہ عیسیٰ رکھتی یراکیل دو ہوئے وجہ اکپلی ہوئے نبیہ بھئی کہ دامنگی ہوئے کہ دا عیسیٰ نہ غزموں سے شروع اکمون پر وجہ لگنہ عیسیٰ سے شروع آوری شک کے راگل اکم یا علی جی اشتباہ کے راگل ولیکن شک بھی ہا شک بھی ہا آوری کہنا اشتباہ راگل آوری ملنگا ملنگ چارا کور خواندانوڑکی دل گھٹوڑے والا گھٹے گھٹے پکے کھڑے پکے ظاہر قاتل یا دواز جو جم کوئی مڈبوشی پکیر باچہ اپس کورت راوان دل گھٹوڑے والسردی نور چندشن مکتے دامنگ لڑھلی لارا کے جتنے ساگھ پورت و نگت زامن دی شکار رکھتی دی واپس لارا کیوئی پکیر باچہ جوڑے مشتے ہوگی ہوگی ہوگی مشتے تھا میخا بابا شک دوڑو رہے واں تا اے ورتو کڑی سراہی والا دمڑو ای سیندھ کوالاں گانوں تڑ باسو, باسو. کی کڑی تھی تیزی راے مڑی کو آ جا پیسی بتوا دسرے دی پوچھ او دلہن دے سرضمیں تے باں دے حضور کنڈ کو گجرا کیتم لو این سناو تے اڑی شال ديجریلا کیا لوگوں بدو قماوری نا جدی لازن. لازن. پر اللہ بھی ہے یہ گجرات کی ہوا اولنی جو کوبر جی دیجری یہ نے کو جوھر کے گایا جو پتن کے با وقت جو راجہ نے سپورٹ دا بکرن جو گجرات کی پتن اوا شتی ونی لا ملاکا لا دان دریکٹ دم کٹ کے دیکھ لے ہا تھا را روچا سر جانا ملا شوق کیا أقبل وجل و انتا وجل وكتصبح دي وجل لي غطو خبر الناس ناول كانوا انتا وجل و ان الذين يشكوا لكي طلبو مخترفون فيه و مجرد انتا الذي شك من وضو شكلي كم يتا وجل يا زمن مشتي كمقبل وجل يحدث ما لو من ايمان الى مش تدوس في زون دي منگا یقیناً ایسا بلر باہ بل تد کر دے روشا اللہ بلر باہ چ بہ رو ہی بھائی مان بل باہ لینن کا قبل کی زمینوں ایسا سرا گیرے لائو میں نن نبی ایمان براڑیتا قبل مو کی مکے دمر ایا لین ن بھی مال براڑی قبل موتی دا یوم یوم ایمان کی راہ میں لگ گئے ایمان کی راہ بتا رہی وہ یوم قیامت یقوم علی شیء دا ایمان کو تو بدن کو ظلم من الذین ہا ظ اور رزل یوم یوم فرحنا فرحكم بدونے و یم با ف وحلت دا قومہ ہیدی حرمت ہاری یوم حرمت اللہ بدا آرام رہے کو مضبوط حلمي فعلمك منهم تضون لك عبد الله السلام أو المؤمنون ومؤمنان يؤمنون ما نردوا بما فهذا كتاب انزل إليك جنازل شيرتات القرآن وما فهذا كتابون سعيبون انزل جنازل <تصفح> ولمی زکتی من وایو پرمنگ الای محسم وا ویو نو مسمان داؤ دبو کتاب ویو یو داؤ دے دلام دے اللہ داؤ صاحب دل میں کتابر کرے دادا پیلا مردے داؤد زبوڑ ور سول ور سولن علی گری غور ولی پیغام بھرا ستنا ور سول پیسہ پوشے وڑ سلنگ ادے پیسہ مرنخی بیاں واقعہ نہیں خبر خبر خبر سے ان انسان بات بابے سرکاری پس پاپری سو نت خبر دی او يا الذين يذوي بغير اصباب و وحي نيلاني مخبي نقيشيني ابو شي دي 13 ا انا كبو جادي جراكو و شنو تقول عن جده وكيف من مخلف مرته الكتاوي ذكر المسلماني لا يذكرنا پیغمبر پی کی قبر ہی گئی خدا یورت سیبی جاری کیا کتاورت ہو سیبی لاجی کیری ذات کی سیبی لاجی اور توئی مگر یہ مجیب دے جب مغیباد و علم اللہ بیاو اور گئی اوحشرا حج مغیباد و علم اللہ اور گئی اوریا تکیل عام طرح او آگے جائیں گے دیکھنے ملایا تھا ذکر کو جل گیا یہ یاد رہے گی کہ جب وہ کہتے وہ ذات مصیح کی گئی کہ سے فلاور وکل تکلیما تکلیما خبری کوئی اللہ دن ساؤ خبر تقریم دان شریویو تکوی وکل اللہ منسا دی تقری تقریما کوئی رو سولند ین انبیاء مبشرین و منذرین دا بیا تکان دیو دا تومرا انبیاء تے ولیرا دیگرا و رسولان دے پیغامبران و منذرین دا اللہ راہ ولکلی دی اللہ یاکونال الناس یعنی کہ خلق لرا حلالائی بغرہنا دا قیامت و دین من خبرنو من سے کہا اللہ او پیغمبرانہ بغیر دلیل کے قدینہ یہ اولاد کریری جو اب یہاں زبانی کی کتابوں میں رضی کی صحیح بھی رضی کی ہاں دانی کی ویلے چھوڑا ہمنا خبروں اور اللہ پاک کی ذیو زندگی سے زندگی ور کام یہ تکہ جب پانی ختم نہیں ہوئی زندہ رہا اس خدا ختم شیل چلو جی یش روانے کا شہرو اللہ گوائی کئی یہاں بال کتاب نہ خدائی کے لا کتاب راجی کرے یہ علم ہی میرا اول ملاش و دور اور اس کی کواہی گئی کہاں کا اللہ شہیدہ شہادت خرے کتاب اشادت خرے اللہ شہید اللہ عل لا اشادت خدائی شہادت جامانی شہادت باندی تو دش نے ری آیا ودی نبڑ سلا کائی شہیدن جینی وین کو من کتا ہو و سورج سورجیری موسمی سورج تقابلم کی راجی شاذب تا خدا ہے خدا کبانا دا جو خاتون سردنو کنا وقاب خاتون خرمو کول کنا نوشورو که ختم نو بو نوشورت خابن ندری سنور کنا بای دوستو اگر اریو مولا تالیتا یاد سرد خابن نوشورت خابن آوری کنا آور دا بایوی ناگی کے سلورانی سلورانی دور کوا کلا آتان و سلورانی دور سلور کوا آوری اچه اچھا قد ختم گو ناوید صلح، نزیش، کم، اور انزلز میں قرآن پر اوار کری انزلز میں جو بھی تپاری اکازیات میں جو بھی تپارا اپا کی خلق دو کی کلی ہے جڑیا قرآن اوار کرنا جو بھی تپارا موار کر خبر دستنا اور جا مالک کو بھی لار اوار تو بچکنا تو گفت بھی چھلے پریلے گفت بھی جاگا لکھا جاگا جاگا ایدا ایدا دیکھی دوگا آ شمولا او غالبیتو کما ریا لبلا سے اللہ اکبر آ اذن خدای کی طرف درجو کی اون او و کف اللہ شیدا اللہ گاوا ان اللذین جک کا کفرو انکار کیج قران اور سنت پیغمبر وسود وقال ان سبیل اللہ الا لله کتاب فذلوا ذلالم بايرا جوال و قوا ان الذين <سؤال> كفروا تكبروا في الارض <سؤال> و ظلموا ياتيو الى الله لم يكن الله يا غارما ممجع لم يكن الله شيئا لا يغفر لهم ان بقنوا كفوا ولا يهديهم ياوقتوا طريقا الا طريق جهنم مغروب في وقت النار الذين خالدين بها يا فدام يجب بذكاميش وكان ذلك على الذي يذيق الذاقه الله عنا يا ايها رسول راگ محمد دل ہکیان دل حقی وہ بیان ہکا درفان للتاب یا لل کتاب ہے مریا نو لا تھا نکم آتا گروپی نی منصور کی مانا سدا لا کون لو ملیا نو لا سبروڑا سن کی نی سبرے نی سبری جوڑ یہ خبریا کی للیا لیا چوپڑے اللہ حکبر زمداری مزدور کی سال آئی کھا سکی نہ پلی جو جانی نہ چوری گی نہ ڈوڑے ہوئی امولہ تو سپری اللہ اکبر موڑی سے اتنا بل تج عیشا ہے سلام لائشہ بھائی مددگاری چلو من نسیح عیدا نمر یم ہل کا نسیح عیسا سے نمر رسول خدائی رے وہ گری مو حکم دکھا ری دکھا حکم پہلا حکم لا مریا مر جا خدائی دامویا مشری خان ولا سن نہ جی عباد اللہ و یقینی اللہ اللہ خدائے اللہ عج نا کے اللہ مطلب موطلک مانو نہ سبحانك اللهم سبحان الله وبحمده يا بابا ارهك تشميل قال يقول <سؤال> لا اله غيره ولا اله غيره سبحان الله یہ تب برحبا ہے مجھے کہا قرآن نے یہ خبر ہے آوری کہا مجھے کہا انما اللہ علیہ و واحد سبحانہو اینکونہ لہو و لد لہو ما فی صمات و ما فی الاؤکر خاص اللہ لانتا جدان براکتا وقفاد اللہ وکیلا و داخل و فائل وقفاد اکلا خاص جاہد اگرہ وکیلاً زموار معصوب یہ تب قرآن کی جائے پہلے راہی ہا دے وہی کہا لانکل حضور مفلان کی زموار مجھے زم بعد وکیلا خادر اللہ وکیلن کی مواد لئی برا عیسا رسالی نہ عیسہ یو مریام یو اللہ خدا پاک یور تمہاں لئی سن کے بل مسیح اس کے ببو گن کا اوي ماناز لئن كان قبل باثيو شری بدل بنی عیسی شری یا رزق عیسی ان يكون حقا لله کہتے جب ایک بندہ سی ول الملائکۃ المقربون انا و اذو بجنی اعراض کے عبادت دی غی عبادت کا اللہ وہع تکل اذان نہیں گنی و یخرو و قوم و جمعت جلاد اور الہی دان سمجھیاں اور و اما الذين امنوا اقلوا ایمان الى ورج بابیت یسا وہاں میں رسوا جہاں ابیان کئی جہت کے ادال والوفی برو والجوت اجورم ذو بطن و یزيدهم ازیاق جلاد اور لاذین رب الفضل سدگڑھا سر ہی ابھیانتا یا کہا جانیا دیر بکی کتاب جل کے یہ زمانہ کتاب القران دی کتابوں کا ساتھ میں قلحاتو قرآنکم شرین جاورا وانزلنا علیکم نازل کا منتاب سنورا نو چندیوی پیغامبر وانزلنا علیکم نورا منتاب سن پیغامبر رو لیگو دا نورا علیکم لسمت رجی اوری کنا وانزلنا علیکم نورا مبینہ ونازل کا منتاب قَدْ جَاءَكُمُ النُّورُ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ذَلِكَ سَوْآتُهُ مَائِدَةِ آوري كان النور راءے دو راءے تو کر کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ نمبر قرآن کے ظالموں و اما الذين امنوا اخرت مائده بالل واد جنو او واد جنو ہی فصيوت لهم آوری، آوری، آوری، مخبت، آب مخبت، آب مخبت، تقریباً پنجاب کی اور مولانا سر فراز ہوئے شوروں کو مولانا ہو رہی، آب اللہ ہو رہے آپ شاہ آب یاری، شاہی منا زرور سرو کا ہے بی بیام کو قلعہ شبت و ربید ہے ربید ہے پاکی اللہ حلقونت اللہ لکھو جب ہے من چاہاں رہی مانویں بدماشان یہ تو بدماش لکھو آوری فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعْدَ سَنُوْهِ فَسَ يُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتٍ نِنُوا وَفَدْلِ وَيَحَدِيهِمْنَا إِلِيْسِ رَاقٍ مُسْتَقِيمًا یستم یستم یستم حسن لپیاندائی شیخ مولانا علام اللہ خان ولی اللہ تمام زندگی تالید کرائیں رئیسہ تر مرگ پورا قرآن اچھی مرسو در دورید بایان کے مرسو آورے شایناد اللہ چاہ بخاری خازی شمس الدین آورے نیلوی داتول علماء آزاد علماء داو یا دلال خدائی سرا خدا خدا دو خدا جو انسان دے دس بخار دل نہ کن سے, سے لیکن لاو و ببا جی با خدے اللہ فرصانا کیتا ہے جب کلالا بھی کمال لی مراش کی کلالا موٹے انہی منہ کو آغام سلجا محافظ کا انہی منہ اندارے حلکتی مرشی لیدلو و لننوی دلارہ زیندے و لہو قوقتن دلارہ خوری فلاہا دی خورلارہ حضرمانی مال لیترکا جدن پاڈی بکوا نما ترکانوی کو یہاں کے جالن منسان بدل لیا گیا کو روبئی واج کئی اللہ آن کی اللہ بلا کام آن تصوان شن تس ولو جکاتا نشے اب اللہ کے کل شیخ ان عالی اللہ, اللہ باقی مانی کو